اور مخاطب ہے۔ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد المتقین رب العالمين مراقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان محمدًا عبد ورسوله بعد معزز ناظرين ومشاهدين في ہمارے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ کتاب الجامع میں سے دو بار کا اختتام ہوا باب ال ادب اور بابل بیرب الشیلا ان دونوں ابواب کی شرح بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے سماعت فرمائی آج سے نئے باب کا آغاز انشاءاللہ کیا جائے گا اور وہ باب ہے بابل زہد, زہد اور ورا کا باب بہت اہم باب ہے اس میں بھی تقریباً دس گیارہ حدیثیں ہیں جس کی شرح انشاءاللہ شیخ آپ کے سامنے فرمائیں گے یہ بھی ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمد مشاہدین میں خواتین کی کافی تعداد ہے ایک تہائی سے زیادہ ہماری خواتین ہیں جو اس بات کی دلالت اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خواتین کے ہاں دینی بیداری ہے اور الحمدللہ دین کے مسائل کو اور دین کا علم حاصل کرنا کا جذبہ رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس کا عدرتا فرمائے اور خواتین کی اصلاح یہ بہت ہی ضروری ہے اور اگر خواتین کی اصلاح ہو گئی ان کی تربیت ہو گئی تو انشاءاللہ پورے نسل کی تربیت ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ للہ اچھی خاصی تعداد رہتی ہے خواتین کی اور وہ شروع سے لے کر کے آخر تک پروگرام میں حاضر رہتی ہیں اور سماعت فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم اضافہ فرمائے اور انہیں اپنے اولاد کی بچوں کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عرائد فرمائے حامر ابر عالمین شیخ محترم ہمارے تصریف لا چکے ہیں اس لیے میں مزید نہ اور کچھ کہتے ہوئے شیخ کو بڑے ادب کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ شیخ اپنے آغاز اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور احادیث کی مناسبت سے چونکہ خواتین کی تعداد الحمد للہ شیخ خاصی ہے تو جہاں موقع ملے میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ انہیں بھی نصیحت کرتے رہیں تصدیر کرتے رہیں تاکہ انہیں اور زیادہ اس بات کا احساس ہو کہ ہمیں توجہ دی جا رہی ہے ہمارے اوپر اور اس طریقے سے ہماری اصلاح کی فکر کی جا رہی ہے تو امید ہے کہ شیخ اس پر ان ضرور دھیان دیں گے اور وقتاً فوقتاً حدیث کے مناسبت سے جس طریقے سے سب کو نصیت کرتے ہیں انہیں بھی بطور خاص ان کی مناسبت سے نصیت کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ شیخ کے خواہد فرمائے اور شیخ کے علم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستفید فرمائے آمین جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره <t scale> خیر الحدیف کتاب اللہ محمد صلى الله عليه اللہ علیہ وسلم وشر الأمور خير وأبقى. قابل قدر شیخ مختار احمد مدنی الله دیگر ال علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچانے اور اس کی توحید کا اہتمام کرے اور پوری زندگی اس توحید پر جمع رہے اور اس توحید کے تقاضوں کو پورا کرے سارے علوم کا حاصل یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کے تمام معاملات میں خالق کو مخلوق پر ترجیح دینے والا بنے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والا بنے اگر ایک انسان اللہ رب العالمین کی رضا کو مخلوق کی تعریف اور رضا پر ترجیح دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے تقرب کو مخلوق کے ہاں جگہ بنانے پر ترجیح دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اجر کو دنیا کی طرف سے نعمتوں اور یہاں کے بدلے کے بالعکس اللہ کی طرف سے ملنے والی چیزوں کو ترجیح دیتا ہے تو انسان کامیاب ہے یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے اور سارے نبیوں نے ساری امتوں کو اسی بات کی تلقین اور اسی بات کی تعلیم کی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانے اللہ رب العالمین کو اپنا معبود تسلیم کریں اللہ ہی سے طلب کریں اللہ ہی کی عبادت کریں اسی کو راضی کرنے میں اپنی پوری زندگی صرف کریں اسی طرح سے جو کچھ بھی کریں اس کے بدلے دنیا میں چاہنے کی بجائے آخرت میں طلب کرنے والے بنیں دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کر اپنی زندگی برباد کرنے کی بجائے آخرت کو دنیا پر ترجیح دے کر دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی اور یہ بہت بڑی عقل مندی اور سارے علم کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق کو مخلوق پر اور آخرت کو دنیا پر انسان ترجیح دینے والا بنے اس لیے کہ مخلوقات اللہ سے پھیرتی ہیں دنیا کی چیزیں یہاں کی نعمتیں یہاں کی راحتیں یہاں کے مسائل بھی انسان کو اللہ سے اور آخرت سے غافل کرتے ہیں انسان چھوڑتا ہے جاتا ہے چھوٹوں کو بڑا سمجھ لیتا ہے اس لیے کہ وہ سامنے ہوتے ہیں لیکن واقعی کامیاب وہ ہے جو بن دیکھے اللہ کی عظمت کا اعتراف کے زندگی گزارنے والا بنے وہ آخرت کے ہونے سے پہلے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیاری کرے اسے آج ہی وہ احساس ہو جو کفار اور مشرقین کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہوگا انہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اللہ اپنی زندگی کا جواب دینا ہوگا ان کے سامنے جنت جہنم کا معاملہ ہوگا اور جہنم ان کے لیے تیار ہوگی وہ جو خوف ہے وہ جو تکلیف ہے وہ جو فکر اور اندیشہ اور پریشانی ہے ایک مومن کو کافی حد تک دنیا ہی میں اس سے گزرنا پڑتا ہے لہذا یہاں پر جو اس کی فکر کرتا ہے آخرت میں اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں وہاں کی زندگی میں اسے فکر سے آزاد کر کے امن دیتا ہے لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کے لیے جینے والا بنے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جو اللہ چھوڑنے کو کہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو روزے کا یہی سبق ہے کہ اللہ کی خاطر ہم حلال کھانے پینے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے غیر کو کھونے کے لیے انسان کو تیار ہونا چاہیے یہ سب سے بڑی عقلمندی ہے اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے پچھلے دروس میں آ, کتاب الجام سے دو باب ہم نے ختم کیے مکمل کیے اور اب تیسرا باب آج سے ہم شروع کریں گے اور یہ بہت ہی اہم باب ہے اور اس میں بہت ساری احادیث بہت تفصیل طلب ہیں اس میں بہت زیادہ باتیں احادیث میں ہیں ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور ان سے آ, فائدہ اٹھانا یہ خود ہمارے لیے سعادت کی چیز ہے یہ جو باب ہے یہ باب زحد ہے لہذا اس سے پہلے کہ ہم پہلی حدیث کو دیکھیں اختصار کے ساتھ میں اس کو سمجھنا ضروری کہ زہد کیا ہے اور ورا کیا ہے آنے والی جو پہلی حدیث ہے وہ ورا سے متعلق ہے لیکن اس کے بعد اسی باب میں ایک اور حدیث آئے گی جس میں زہد کی تفصیل ہوگی لہٰذا یہاں پر ہم زہد سے زیادہ متعلق زیادہ تفصیلات نہیں دیکھیں گے لیکن پھر بھی چونکہ باب کی مناسبت ہے اس لیے اس کے معنی جاننا ضروری ہے زہد کس کو کہتے ہیں راضی کہتے ہیں مختار سیاح میں از زہدو زہد رغبت کی ضد ہے انسان کو کسی چیز کی رغبت ہوتی ہے کھانے پینے کی رغبت ہے عزت شہرت دنیا کے اعتبار سے لباس ہے اچھا گھر ان چیزوں کی رغبت انسان کو ہوتی ہے جو بھی چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں اس کا دل چاہتا ہے کہ اسے ملے تو انسان کے دل میں اس چیز کی چاہت اور طلب اور رغبت ہونا یہ اس کے بالع اس کے بالمقابل زہد ہے کہ انسان کے دل میں, اعراض ہو اس اس کے دل میں اس چیز کی حقارت ہو اور اس کی رغبت نہ ہو تقول و من ہو سلیمہ کہتے ہیں کہ سلیمہ یس جس طرح سے ہے زاہد یزہدو یس اس معنیٰ میں یہ لفظ آتا ہے یعنی اس وزن پر یہ لفظ آتا ہے اور زہدہ فیح اور زہدان دونوں اعتبار سے اس کا استعمال ہوتا ہے تو زہد جو ہے یہ رغبت کا اپوزٹ ہے کسی چیز کی رغبت ہونا اس کی طرف اٹریکشن انسان کو ہونا اس کے دل میں طلب اور چاہت ہونا اس کا اپوزٹ زہد ہے کہ اس کی چاہت نہیں ہونا اس کی رغبت نہیں ہونا حقارت ہونا اور اس کی طلب نہیں ہونا ابن الجوزی رحم اللہ وقان سورہ یوسف کی آیت کے ذمن میں کہتے ہیں قلت و رغبت فیشی ظہر یہ ہے کہ انسان کو کسی چیز میں رغبت کی کمی ہو یعنی سرے سے رغبت نہ ہونا نہیں ابن الجوزی کہتے ہیں کہ آدمی کی رغبت کم ہو کسی چیز کی آدمی کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کوئی چیز بہت زیادہ اس کو اس کی چاہت ہوتی ہے کسی چیز کی اتنی چاہت نہیں ہوتی ہے جیسے بہت ساری چیزیں ہمارے محض ضرورت ہوتی ہیں اور اگر نہ بھی ملے تو کوئی مستہ نہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کو چاہیے ہی تو زہد کہتے ہیں کہ ایک انسان کو کسی چیز کی رغبت میں اس کی کمی ہو زیادہ رغبت اس کی نہ ہو زاد المسیر میں یہ بات انہوں نے کہی ہے ابن تعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ زحد المشروح تھرغیم بہت پیاری تعریف اور تقسیر اس کی انہوں نے کی ہے ابن تعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد جو مشروع ہے کیونکہ زحد کے نام پہ صوفیوں نے بہت ساری خرافات ایجاد کر لی اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا زہد یہ نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لے اس کو زہد نہیں کہتے ہیں بلکہ یہ بری بات ہے کہ اللہ کی ناشکری ہے زہد کیا ہے کہتے ہیں زحد المشرو جس کو اللہ نے شریعت میں مقرر کیا ہے کہ زہد کا اہتمام کیا جائے کہتے ہوا تھر فی, فی الدار دار کہتے ہیں کہ زہد جو مشروع ہے وہ یہ کہ جو چیز آخرت میں فائدہ نہیں دیتی انسان کے دل میں اس کی رغبت نہ ہو انسان اپنے ارادے سے اس کی رغبت چھوڑ دے ظاہر بات ہے کہ انسان ایک مومن آخرت کے لیے جینے والا ہوتا ہے اس کی ساری کوششیں آخرت کی کامیابی اور نجات کے لیے ہوتی ہے ایسی چیز جس کا آخرت میں فائدہ نہیں ہے اس کے دل میں اس کی چاہت نہیں ہوتی ہے وہ اپنی دنیا کو بھی آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بناتا ہے اس کی ہر حرکت اور اس کا ہر قول اور اس کی ساری کوششیں آخرت میں کامیابی کے لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے اصل زندگی وہ ہے یہ زندگی وقتی ہے ختم ہونے والی ہے وہ باقی رہنے والی ہے تو اس باقی رہنے والی زندگی کے لیے کوشش کرنا یہ اصل مقصود ہے اب اس مقصد میں جو چیز فائدہ نہ دے آخرت کی زندگی میں جس چیز کا فائدہ نہ ہو اس چیز کی رغبت دل میں نہ ہو اس کی رغبت انسان چھوڑے اس کو زہد کہتے ہیں کہتے ہیں وہ ہوا فضول المبا اللہ تلّہ البیہ اللہ تعت اللہ کہتے ہیں یہ وہ چیزے ہیں جو حلال تو ہیں لیکن زائد چیزے ہیں ایکسٹرا ہیں جس سے اس کی زندگی کا کوئی تعلق نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسی مباح چیزیں ہیں جو زائد ہیں ایکسٹرا چیزے ہیں فضول ہیں اللہ تلستی بحا اللہ تعت اللہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالی کی فرما برداری کے لیے کوئی مدد نہیں ملتی جیسے بہت سا جیسا کھانا ہے مثال کے طور پر انسان جب کھاتا ہے تو اس کی جسم کو قوت ملتی ہے اور اس قوت کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کے حکموں کو پورا کرتا ہے گویا کہ کھانا ضرورت ہے اس کی رغبت ہونا ایک اچھی چیز ہے لیکن ایک انسان جیسے سونا ہے مثال کے طور پر آدمی سوتا ہے تاکہ قیام العل کرے یا اگلے دن وہ ذمہ کو پورا کرے تو انسان کی بہت ساری ضروریات ہیں بہت ساری چیزیں اس کے لیے جائز اور حلال ہیں ایسی چیزیں جو اللہ تعالی کی اطاعت میں مددگار نہ ہوں ایسی چیزوں کی رغبت کو کم کرنا یہ زہد ہے تو زہد سرے سے دنیا کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے زہد ان چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے بلکہ دل سے ان کی رغبت نکالنے کا نام ہے یہ نہیں کہ آدمی چیزوں کو چھوڑ دے لیکن دل اس میں اٹکار ہے اصل معاملہ دل کا ہے کہ انسان اپنے دل کو ان حلال چیزوں سے منقطع کر لے جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ان کی رغبت اس کے دل میں نہ ہو کیونکہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں تو اس کی رغبت کر کے کروں کیا یہ مل جائے مجھ کو اس کی چاہت کر کے میں کروں کیا کیونکہ اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ واقعی مومن وہ ہے کامل درجے میں مومن وہ ہے جو حلال چیزوں کے ذریعے سے بھی اللہ کے تقرب کے اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ضرورتیں بھی اس کی ایسی بن جاتی ہیں کہ ان ضرورتوں کے اختیار کرنے سے پورا کرنے سے وہ اپنے مقصد کو طاقت پہنچاتا ہے اور وہ مقصد کیا ہے اللہ کی طاعت اللہ کی عبادت اور آخرت کی نجات جو چیز اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے اس کو زہد کہتے ہیں مجموع فتح میں جلد نمبر دس صفحہ نمبر اکیس پر یہ بات ابن تیمی رحمہ اللہ نے کہی ہے آئیے دیکھتے ہیں ورا کے معنی کیا ہے ورا اس کے بلاک سے یعنی جو چیز آخرت میں فائدہ نہ دے اس کو چھوڑ دینا یہ زہد ہے لیکن جو چیز آخرت میں نقصان پہنچائے اس کو چھوڑنے کا نام ورا ہے ایک کا مطلب ہے زہد جو آخرت میں فائدہ نہ دے جائز ہے لیکن کوئی کام کی نہیں ہے کچھ فائدہ نہیں ہوگا آخرت میں اس کا گناہ نہیں ہے اس میں کوئی نقصان اس میں نہیں ہے لیکن فائدہ نہیں ہے تو یہ زحد ایسی چیزوں کو چھوڑنا زہد ہے لیکن ورا یہ ہے کہ آدمی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی قلت یا کثرت انسان کی آخرت کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس میں کھو کے انسان آخرت میں نقصان میں پڑ سکتا ہے اللہ کا گناہ ہو سکتا ہے آخرت میں سزا کا حقدار ہو سکتا ہے اس کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں اس کی زندگی خراب ہو سکتی ہے ایسا انسان جس کے قلب کو اس کی زندگی کو اس کے اعمال کو اس کے آخرت کو نقصان کرنے والی چیزیں ایسی ہیں ان کا چھوڑنا ورا ہے اس کو ورا کہتے ہیں ابن فارس کہتے ہیں الوا ولعین اصل ول انقباب کہتے ہیں کہ ورا کے تین حرف ہیں واؤ را اور آئین انہیں سے یہ بنا ہوا ہے اصل صحیح یہ اصل صح... اصل صحیح ہے یعنی بس اتنا ہی لفظ اس میں زائد کچھ نہیں ہے ید القفباب یہ لفظ اس سے مراد یا اس کی یہ اس طرح... اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ کسی چیز سے آدمی بچے رکے اور اس سے دور ہو مِنْ الورع اسی پر سے لفظ ورع بنا ہے الف وح القف لا اللہ <يَنْبَغِي> کہتے ہیں کہ یہ عفت کے معنی میں آتا ہے اور ایسی چیزوں سے بچنا رکنا جو مناسب نہیں ہے جو مناسب نہیں ہے جو اچھی چیزیں نہیں ہے جن سے بچنا ہی بہتر ہے ان چیزوں کے بچنے کو اس چھوڑنے کو ورا کہتے ہیں مکائی ص میں بات انہیں کہی ہے مناوی کہتے ہیں الورع تجنب شبہ خوف الوقوع فی محرم علامہ مناوی کہتے ہیں اتوقیف على محمد تعریف میں کہتے ہیں کہ ورا کیا ہے ورا کیا ہے تجن و شبہاتی مشکوک چیزیں شبہ والی چیزیں ان سے بچنا خوف فی محرم حرام میں واقع ہونے کے خوف سے یعنی ایک آدمی شک والی چیزوں سے بچے جن کا حلال حرام ہونا کلیئر نہیں ہے ہو سکتا ہے حرام ہو تو اس سے آدمی بچے اس سے ڈر کہ سے کہیں میں اس میں پڑنے کی وجہ سے حرام میں نہ چلا جاؤں تو حرام سے بچنے کے لیے شک والی چیزوں سے بچنے کو ورا کہتے ہیں وکیل یا ای بک کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے اس کی تعریف میں کہ ورا یہ ہے کہ انسان ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے حلال حرام کے اعتبار سے تجھے شک میں کنفیوژن میں ڈال دیں وہ نف یوما یا بک اور ایسی چیزوں کو تو دور کر دے انکار کر دے اپنے سے ہٹا دے جو تیرے اندر عیب پیدا کر دے چاہے وہ تیری اپنی ذات کے اعتبار سے ہو یا دوسروں کے تیرے بارے میں رائے رکھنے کے اعتبار سے ہو کہ تو اس میں پڑے گا تو لوگوں کی رائے تیرے بارے میں خراب ہوگی اور وہ تجھ کو عیب لگائیں گے والاخذ بل اور ورا یہ ہے کہ ایک انسان کنفیوژن کی حالت میں ایسی چیز کو اختیار کرے جو واقعی پختہ ہو جس کے بارے میں ٹھوس فیصلہ ہو یہ حلال ہے تو اوسک کو اختیار کرنا وہ حمل و نفس عل یا یہ بھی مانا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو اپنے نفس کو ایسی چیز پر ڈالے جس میں مشقت ہو ایسی چیز پر اپنے آپ کو کھڑا کرے جس میں مشقت ہو آسانیاں آسانیاں راحت راحت حلال حلال کی کثرت نہیں بلکہ اپنے آپ کو مجاہدے میں اور مشقت میں آدمی برقرار رکھے حلال پر رو کے رکھے حرام میں نہیں جانے دے حلال کی بھی کثرت سے رو کے رکھے اور اپنے آپ کو مشقت پر باقی رکھیں مجاہدے پر باقی رکھے اس کو کہتے ہیں ورا تو اتوقی تعریف میں یہ بات انہوں نے کہی ہے ابن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْوَرَعُ وَالْوَرَعُ فِي كُلِّ مَا قَدْ يَضُرُّ فِي کہتے ہیں ورا ہر اس چیز میں مشروع ہے یعنی شریعت میں ورا ان چیزوں میں کرنے کا حکم ہے ما قد یدرف الخرا جو چیزیں انسان کی آخرت کو نقصان پہنچاتی ہے یعنی وہاں وہاں آدمی بچے ان چیزوں میں جانے سے بچے ان چیزوں کے استعمال کرنے سے بچے ان چیزوں میں پڑھنے بولنے سننے دیکھنے اور تمام چیزوں سے بچے جو انسان کی آخرت کو نقصان پہنچاتی ہے فلور اوان المحرمات یہ حرام چیزوں سے بچنا حرام چیزوں سے ورا اختیار کرنا یہ واجب ہے لازم ہے لنحا سبب اب اس لیے کہ واقعی یقینی طور پر وہ ور کا نقصان کا سبب ہیں الورا وانی شبہاتی حسن اور شک والی چیزوں سے ورا اختیار کرنا بچنا یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے لن ہو قد یقو رفیدا لکمرہ اس لیے کہ جب شک والی چیزیں ہیں ضروری نہیں کہ شک والی ہر چیز حرام ہو اس میں سے کوئی چیز حرام ہو سکتی کوئی حلال بھی ہو سکتی ہے لہذا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حال حرام نکل آئے حلال نہ ہو تو ایک انسان اس سے بچتا رہے شک والی چیزوں سے یہ بہت اچھی بات ہے اس لیے کہ کبھی کبھار وہ حرام بھی نکل آتی ہے وَقَدْ يَدْعُ الْوقوع الْوقوع الحرام. اور ایک انسان یعنی جب مشکوک میں واقع ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ حرام میں بھی واقع ہونے کی طرف دعوت ہوتی ہے یا اس میں لے جاتا ہے تو مشکوک میں واقع ہونا بعض اوقات حرام میں بھی لے جاتا ہے جیسا کہ صحیح میں حدیث آئی ہے جیسا کہ آگے ہم حدیث دیکھیں گے جامع المسائل میں تیمیہ کا قول موجود ہے صفحہ نمبر چوالیس پر تو خلاص سے کلام یہ کہ زہد یہ ہے کہ ایک انسان ان چیزوں کو چھوڑے جن کا آخرت میں فائدہ نہیں ورا یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑے جن کا آخرت میں نقصان ہے یہ تعریف یاد رکھنا ضروری ہے اور یہ بہت ہی عمدہ تعریف ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ جو تعریف ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بیان کی ہے یہ بہت ہی جامع ہے اور بہت ہی اچھی تعریف ہے آئیے اب ہم پہلی حدیث سے آج کے درس کی شروعات کرتے ہیں یہ حدیث بہت بڑی ہے اور اس اس کے اس میں بہت ساری باتیں ہیں اور یہ بہت ہی جامع حدیث ہے اس کی اہمیت کے بارے میں علماء کے اقوال بھی بہت سارے ہیں اس میں سے میں کچھ باتیں ذکر کروں گا انشاءاللہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں ال, بابزو حدی والہ میں ابن حجر رحمہ اللہ نے گیارہ حدیثیں بیان کی ہیں اور ایک ایک حدیث اس میں سے بہت ہی قیمتی حدیث ہے جو زندگی کے اہم پہلوؤں کو چھوتی ہے اور انسان کے لیے بہت آ, عظیم رہنمائی اس میں ہے پہلی حدیث سے ہم کو اس کا اندازہ ہوگا اور اس میں مقصود یہ بھی ہے کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کتنا علم چھپا ہوا ہے ہمیں اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے تاکہ ایک ایک حدیث جو ہم تک پہنچی ہے اس کی ہم قدر کرنے والے بنیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں انبن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول وَأهوى وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استورأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة فصدت فصد صلح الجسد الب اللہ وحی القلب متفقن علیہ تھوڑی بڑی حدیث ہے لیکن اس میں بنیادی طور پر تین باتیں ہیں اس کو ہم سمجھیں گے نعمان ابن بشیر ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا اَوای اور نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں انگلیاں کان کی, طرف کی. یہ بتاتے ہوئے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے بات سنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس وقت یہ آٹھ سال کے تھے اسے علماء یہ اصول بھی بیان کیا ہے کہ اگر کم سن بچہ ہے لیکن یاد رکھنے کی استعداد رکھتا ہے سمجھ رکھتا ہے تو اس کی حدیث بھی مقبول ہے یہ نعمان بشیر آپ سوچئے ایک بچہ کتنی بڑی حدیث کتنی اہم حدیث بچے نے نقل کی ہے اور ان کے علاوہ بھی صحابہ سے روایت آئی ہے یہ لیکن صحیح روایت جہاں تک کہ میرا علم ہے یہی ہے اور کتنی عظیم بات ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے اور اتنا بڑا مسئلہ اس حدیث پہ بیان کیا گیا ہے ایک بچے نے حدیث بیان کی ان الحلال ابی کیا حدیث ہے ان الحلال اب حلال بالکل واضح ہے بین ہے وہ ان الحرام اب اور حرام بھی بالکل واضح ہے وہ بینا اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں کچھ ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں جن میں شبہ ہوتا ہے لاء المن الناس جنہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے فمن تک فمن تقبا تھی فقد استب اور لہذا جو شخص ان شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو اس نے اپنی, دین اور اپنی عزت کو بچا لیا اپنے دین اور اپنی عزت کو بری کر لیا امن و قافی شبہ تھی و الحرام لیکن اس کے برعکس جو شبہات میں چلا گیا جا پڑا واقع ہوا وقع قافل حرام حرام میں واقع ہو گیا۔ قرع ير حول اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چرواہا جو اپنی بکریوں کو لے کر حما کے اطراف چرا رہا ہے۔ یوش کو ان یقع قریب ہے کہ اس میں واقع ہو جائے یعنی اس کے جانور اس میں چرنے لگیں۔ علا وان ان حما خبردار ہر بادشاہ کی ایک حما ہوتی ہے۔ حما بادشاہ کی اسپیشل جگہ جہاں دوسروں کا جانا الاؤڈ نہیں ہے دوسروں کے لیے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے اس کے خاص جانور وہاں چڑھتے ہیں اللہ و اِن علیما اور خبردار اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالی کی ہما اس کی حرام کی بھی چیزیں ہیں الا و ان فل جسد مغ خبردار انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے ادا صلاحت صلاح الجس کلو جب اس کی اصلاح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے فصد اور اگر دل ہی میں بگاڑ ہو جائے یعنی اس ٹکڑے میں گوشت کے ٹکڑے میں بگاڑ ہو جائے تو سارا بدن اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اللہ وحی القلب اور خبردار وہ گوشت کا ٹکڑا آدمی کا دل ہے متفق علیہ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں جن کا جاننا سیکھنا سمجھنا ضروری ہے اس حدیث کی اہمیت پر بھی علماء نے بہت ساری باتیں کی سارے اقوال کا احاطہ کرنا مناسب نہیں لگتا ہے آپ شرح کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں امام النوی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں میں دو ہی قول نووی کا اور میں حجر کا ذکر کرتا ہوں امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اجمع العلماء على عظم وقع سارے علماء کا اجماع ہے کہ یہ, حد... یہ حدیث پڑی ہی اپنی وقات کے اعتبار سے اپنے مقام کے اعتبار سے قیمت کے اعتبار سے بہت عظیم ہے یہ حدیث بہت قیمتی حدیث ہے, بہت اہم حدیث ہے وہ کثرت ہی اور اس حدیث میں فوائد بہت زیادہ ہیں وہ انحو احد الاحادی لطی علیہ مدار الاسلام اور یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جن پر اسلام کا مدار ہے بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ پورے اسلام کا بیس اس کے اوپر ہے تو یہ ان احادیث میں سے ہے جن کا مدار جن پر اسلام کا مدار ہے کالا جماسن ہوا فل اسلام اور علماء کی ایک جماعت نے بات کہی ہے کہ یہ حدیث ایک تہائی اسلام ہے یعنی اس حدیث میں اسلام کے احکام ایک تہائی آگئے ہیں ون تھرڈ جس کو ہم کہتے ہیں تین میں کا ایک حصہ شرح نو, شرح مسلم میں المنہاج میں امام انوی نے بات کہی ہے یعنی یہ ایسی حدیث ہے کہ اس کی اہمیت اس کی قدر پر سارے علماء کا اجماع ہے اور یہ علماء کی ایک بڑی جماعت نے بات کہی ہے کہ ایسی کچھ حدیثیں ہیں جن پر پور اسلام کا مدار ہے تو ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے بلکہ ابن حجر رحم اللہ کہتے ہیں علماد الحدیث علماء نے اس حدیث کی کے معاملے پر کی تعظیم کا اعتراف کیا ہے فعدوه رابع تدور اور یہ ان چار حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جن پر اسلام کا مدار ہے اور اسلام کے احکام کا مدار ہے سارے جتنے دین کے احکام ہیں اگر ان میں سے چن کے کچھ حدیثیں نکال دی جائیں کہ سارا دین ان میں سے مر جائے گا تو وہ چار حدیث علماء نے ذکر کی امام ابو داود نے جیسے ذکر کی ہیں اس کا وقت نہیں تفصیل کا ان چار حدیثوں میں سے ایک ہی حدیث حضر نے وہ ذکر بھی کی حدیثیں اور مختلف علماء نے مختلف حدیثیں اس میں بیان کی ہیں وہ اشارہ ابن العربی الا ان نہ بلکہ ابن العربی رحم اللہ نے nee, ابن عربی الگ ہیں ابن العربی الگ ہیں ابن عربی صوفی ہے ابن عربی ابن العربی بڑے علماء میں سے گزرے ہیں مالکی ہیں اور ان کی تفسیر حکام القرآن مشہور ہے تو ابن العربی رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس ایک حدیث میں سے سارے حکام اسلام کی نکالے جائے یعنی ان کی اصل نکالی جائے تفاصیل تو نہیں ہوگی لیکن ان کی بنیاد اس حدیث میں موجود ہے امام القرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے لئنہو اجتمل على التفصیل بین الحلال وغیرہی کہتا ہے یہ اس وجہ سے کہہ رہے امام ابن العربی کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ اس لیے ہے کہ اس حدیث میں حلال اور غیر حلال کی تفصیل موجود ہے اور وعلا تعلق جمعیل اعمال بالقلب اور یعنی سارے اعمال کا قلب سے جڑا ہونا ان کا مدار قلب پر ہونا اس کی بات اس حدیث میں بیان ہوئی ہے فامن ہونا يمكن ان تورد جميع الاحکام الی اسے اعتبار سے سارے احکام اس حدیث کی طرف لوٹائے جائیں یہ بالکل واقعی صحیح بات ہے۔ فتح الباری میں جلد 1 صفحہ نمبر 139 پر ابن حجر نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ اس کے اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کسی نے اس حدیث کو کہا کہ یہ سُنُت الاسلام فل اس میں ہے۔ ایک تہائی اسلام اس میں ہے. کسی نے کہا ایک چوتھا اسلام اس میں ہے یعنی احکام چار حدیثوں میں آ جائیں گے تو ایک حدیث ان میں سے یہ ہے چار میں سے کسی نے تین حدیث میں سے ایک حدیث اس کو شمار کیا ہے کیونکہ انسان کے لیے حلال و حرام کا جو معاملہ ہے اور تقوا کا معاملہ ہے اور زندگی میں کس چیز سے بچنا چاہیے انسان کو ساری چیزیں اور اللہ کے احکام اور احتیاط سارا کا سارا اس میں موجود ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ہدایت کو موقوف رکھا ہے تقوا پرتاب الفی ادلومت متقین کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کہاں ہے تقوا کہاں ہے تکواہ ہونا شیر مفراد اور آپ نے کہا کہ تقوا یہاں ہوتا ہے اور آپ نے تین مرتبہ اپنے سینے کی طرف یعنی اپنے دل کی طرف اشارہ کیا ہے تو معلوم ہے کہ ساری کامیابی نجات اللہ کی نصرت آخرت کی کامیابی جنت کا داخلہ سب کا سب تکوا پر مبنی ہے اور تقوا سینے میں ہوتا ہے دل کی اصلاح کرو سب صحیح ہو جائے گا تو یہ جو ہے ایک اعتبار سی حدیث اجمالی اعتبار سے پورے دین کا خلاصہ ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اور حلال و حرام کے بارے میں قاعدہ اتنا بڑا اس میں بیان کیا گیا ہے اور انسان کی زندگی کی اصلاح کے لیے ایک بنیاد بتائی گئی کہ کہاں سے اصلاح کی شروعات ہوتی ہے کہاں سے سماج میں بگاڑ آتا ہے تو یہ حدیث بہت اہم ہے امام نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ام نقول اب آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے الفاظ کیا, کیا کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے پہلا جملہ یا ٹکڑا حدیث کا ہے ان الحلال ابین وہ ان الحرام ابین وہ بئی نما امور مشتبهات یا اس حدیث میں ہے کہ وہ بئ حلال بالکل کلیئر کٹ واضح ہے ہمارے الفاظ میں ہم کہیں گے اور حرام بھی بالکل واضح ہے اور حلال اور حرام ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو شک والی ہیں جس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کی حلال ہے یا حرام ہے امام من رحمت اللہ علیہ فرماتے البین الحرام البین کہتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے تمام چیزیں چاہے وہ چیزیں ہوں یا انسان کے،, کے اقوال و افعال ہوں یہ تین قسم کے ہیں تمام چیزیں تین چیزوں میں منقسم ہوتی ہیں قسموں میں منقسم ہوتی ہیں حلالمبین واب لاقا لہو ایسا حلال جس کا حلال ہونا بالکل واضح ہے اور اس کے حلال ہونے میں کوئی خفا یا کوئی ڈاؤٹ یا کوئی یعنی چھپا ہوا معاملہ نہیں ہے مثلا کل خبزی و الفواق و زیچ وصل و سمن جیسے مثال کے طور پر روٹی ہے روٹی کے حلال ہونے میں کوئی شک ہے ساری انسانیت جانتی کہ روٹی میں کوئی نقصان اور کوئی مسئلہ نہیں ہے روٹی حلال ہے روٹی کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ کسی کو ہوتا ہے کہ حلال ہے کہ حرام نہیں اسی طرح سے پھل یا اسی طرح سے تیل یا اسی طرح سے شہد یا اسی طرح سے گھی ان چیزوں کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے وہ لبنی معقول لحم و یا پھر ایسی چیزیں جانور جاندار جو حلال ہیں جیسے بکری وغیرہ ہیں معقول اللحم ان کا دودھ یا ایسے جاندار مرغی وغیرہ ہیں ان کے انڈے اس کے بارے میں کوئی حلال ہونے کا کوئی شک نہیں ہے وغیرہ ذالک من مقامات اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں جنہیں کھایا جاتا ہے ان کے بارے میں کبھی لوگوں نے سوچا نہیں پوچھا نہیں کہ حلال ہے کہ نہیں ہے کنفیوژن میں نہیں ہوتے بحث مباحثے کے لیے تو کر لیں گے لیکن واقعی کھانے پینے میں ان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ قدا لکھل کلام و نورو وش من تصرفات اسی طرح سے انسان کا بات کرنا اس کا دیکھنا اس کا چلنا اور اس کے علاوہ جو بھی تصرفات ایکٹیویٹیز وہ کرتا ہے ان کے بارے میں بھی کبھی شک نہیں پیدا ہو کوئی آدمی عالم کے پاس آ کے کہے کہ میرا چلنا حلال ہے کہ نہیں بولنا حلال ہے کہ نہیں دیکھنا حلال ہے کہ نہیں اس بارے میں فی نفسی ہی دیکھنے چلنے بولنے کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوتا ہاں کیا بولے کیا دیکھے کہاں جائے نہیں جائے اس کی تفصیل الگ ہے لیکن فی نفسی ان حرکات کے تصرفات کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے یہ حلال ہے حلال بین لا فی ہی. یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں جو مذکور چیزیں ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں ان کا حلال ہونا بالکل بین واضح ہے کلیئر کٹ ہے اس میں اس میں کوئی شک نہیں حلال ہونے میں کہتے ہو ام الحرام البعین اور وہ چیزیں جو صاف طور سے حرام ہیں کل خمری ونزیر ولمی تھی والدم و جیسے کھانے پینے کی چیزوں میں سے کون سی شراب خمر وائن یا اسی طرح سے خنزیر اس کا گوشت والمیتہ مردار یا اسی طرح سے پیشاب یا پھر بہتا خون یہ کیا ہے یہ سب حرام ہیں ان کا کھانا پینا حرام ہے وہ کدالی کا ذنا ولکیب ہو وہ نور اجنبی وہ اشبا کیا یا اسی طرح سے زناکاری, یا اسی طرح سے جھوٹ غیبت چغل خوری اور اجنبی عورت کی طرف دیکھنا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں یہ حرام ہے یعنی چیزیں اور اعمان یہ حرام ہے ان کے بارے میں کبھی شک شبہ پیدا لوگوں میں نہیں ہوتا ہے جو مسلمان ہیں اس کو جانتے ہیں وہ ام المشتبیہات ہوں فمانا کہتے مشتبهات کیا ہیں پھر ایک تو وہ ہے جو کلیئر کٹ حلال ہے دوسرے کلیئر کٹ حرام ہے کہتے مشتبیہات ان کے درمیان ہیں وہ چیزیں جن کا واضح طور پر حلال ہونا بھی معلوم نہیں یا واضح طور پر حرام ہونا بھی معلوم نہیں کہ کلیئر معلوم نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے فلحادہ لا یا رفوہا کثیر و یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں بہت سارے لوگ ان کے بارے میں ان کی معرفت نہیں رکھتے ولا یا لمونہ اور ان کا حکم نہیں جانتے مسلم میں امام عنوئی نے بات کہی تو معلوم ہے کہ چیزوں کی تین قسمیں ہیں چاہے وہ کھانے پینے لباس کے اعتبار سے ہوں یا افعال و اقوال کے اعتبار سے ہوں ایک وہ جن کا حلال ہونا بالکل واضح ہے دوسرے جن کا حرام ہونا بالکل واضح ہے ان دونوں کے درمیان ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے حلال و حرام جائز و ناجائز ہونے میں شک ہے ان کا حکم صاف طور سے سامنے نہیں ہے لیکن ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہا کہ ابئی نہما حلال و حرام کے بیچ میں ہیں لَا مِّن الناس لوگوں میں سے بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں. یعنی ان کا حکم نہیں جانتے کہ حلال ہے کہ حرام ہیں امام ترمیدی نے روایت نقل کی اس کے الفاظ ہیں لا یا دری کثیر ناسی امین الحلالی من امن الحلال ہی امن الحرام لوگوں کی کثیر تعداد ہے جو یہ نہیں جانتی ہے کہ یہ حلال میں سے ہے یا حرام میں سے ہے امام ترمیدی نے اس کو روایت کیا ہے سنترمدی میں ایک ہزار دو سو پانچ پر ہے اور یہ حدیث صحیح ہے یعنی ان کے بارے میں نہیں جانتے کا مطلب کیا ہے ان کا حکم نہیں جانتے ہیں یہ جتنی مشتبہ چیزیں ہیں ایک ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں تو یہ حلال ہیں کہ حرام ہے لوگوں کی کثیر تعداد اس کو نہیں جانتی ہے مثلا ایسی چیزیں علما نے ذکر کیا اس میں کہ کون سی چیزیں ہی ہے ایسی چیزیں جن کے بارے میں دلیلیں آپس میں تیار ان میں ہوں. ان میں کانٹروڈکشن دکھائی دیتا ہو حدیث اس کے جائز ہونے کی بھی آ رہی حدیث اس کے منع ہونے کی بھی آ رہی ہے اب دونوں چیزیں سامنے آنے کی وجہ سے آدمی کنفیوز ہو گیا کہ وہ حدیث جائز کی لے یا جائز نہیں ہے کہ یا قرآن کی آیات میں یا حادیث میں یا قرآن اور حدیث میں اس طرح سے اشتباہ ہو جائے کہ ایک دلیل سے تو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ حلال ہے اور دوسری دلیل سے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ حرام ہے اور اس میں آدمی جمع یا ترجیح اس کے لیے ممکن نہ ہو علم کی کمی کی وجہ سے علم کی کمی کی وجہ سے وہ دونوں دلیلوں میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے یا تو پھر اس کے بارے میں حکم مزاح سے نہیں ہے اور اس کو دکھائی دے رہا ہے کہ حرام ہے یا پھر ایسا ہے کہ دلیلیں ہیں لیکن دلیلیں آپس میں ایسی ہیں کہ فیصلہ نکالنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے یا پھر علما میں آپس میں اختلاف ہے کسی عالم نے کہہ اب یہ عالم نہیں ہے ٹھیک ہے اگر عالم ہے دلیلوں کے بارے میں اس کو تعارض کی وجہ سے شک ہو سکتا ہے عامی ہے اگر عالم نہیں ہے زیادہ جانکار نہیں ہے تو پھر دیکھ رہا ہے کہ فلاں عالم نے اس کو حلال کہا فلاں نے اس کو حرام کہا اب ایسی چیز میں ایسی صورت میں وہ شک میں پڑ گیا کہ واقعی اس کا حکم کیا ہے تو دلائل کے ٹکراؤ کی وجہ سے دکھائی دینے کے اعتبار سے کیونکہ دلائل میں ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے دیکھنے میں لگتا ہے قرآن سنت میں یا سنت میں یا قرآن کی آیتوں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے ہم کو دکھتا ہے ہم اس کو سالو نہیں کر پاتے ہیں حل نہیں کر پاتے ہیں اس وجہ سے ہم کو دکھائی دیتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دلائل کے اندر تعارظ کی وجہ سے اس کو ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ نہیں لے پا رہا ہوں میں یہ خاص طور سے علماء کو پیش آتا ہے تو عوام کو بھی ہو سکتا ہے جب اس کے سامنے دونوں قسم کی دلیلیں آئیں یا ایک عام انسان جب دیکھتا ہے کہ مختلف علماء نے اس مسئلے میں الگ الگ باتیں کہی ہیں اور میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن سنت میں غور کر کے فیصلہ لوں. مجھ کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے میں تو ابھی ابھی مسلمان ہوا ہوں مثلاً ایسا کوئی آدمی اب سمجھ میں نہیں آ حلال مانو کہ حرام تو ایسی صورت میں دونوں حالتوں میں انسان اس مسئلے میں کنفیوز ہو سکتا ہے کہ یہ حلال کے حرام ہے فیصلہ نہیں لے پا رہا ہے ابن حجر کہتے ہیں وہ مفو مقول ہی کتیر حدیث کے الفاظ یہ نہیں کہ سارے لوگ اس بارے میں لائن ہیں حدیث میں کیا ہے بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے کہ وہ جو مشتبہ چیزیں ہیں حالات ہیں کہ حرام تو کہتے ہیں کہ کفیر کا مطلب یہ ہے اگر ایسا ہوتا کہ اس کو کوئی نہیں جانتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان تیسری چیز کو مشتبہات کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے ایسا ہوتا لیکن آپ نے کیا کہا بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جانتے بھی ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ چیزیں بالکل سرے سے ان کا علم نہیں ہے ان کا علم ہے کہتے ان معریف حکمی ممکن ان کی ان کا حکم جاننا ممکن ہے کچھ نہ کچھ لوگ ہیں جو جان رہے ہیں لاکنسی مشتحد لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ان کا حکم جانتے ہیں اور وہ کون ہیں مشتد ہے یعنی قرآن و سنت میں غور کر کے اور ان حدیثوں کو ان دلیلوں کو جمع کر کے ان میں سے ایک فیصلہ لینے کی صلاحیت رکھنے والے اس کو مشتحد کہتے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں یہ جانتے ہیں فبہات <غَيْرِهِم> تو ایسی صورت میں جب شبہات کا لفظ آئے گا تو وہ مشتہد کے لیے نہیں آئے گا وہ عوام کے لیے آئے گا کہ مشتہد کے لیے شبہات نہیں کیونکہ وہ جان رہا ہے اس کا مطلب یہ دونوں حدیثوں میں جمع کیسے ہوتی ہے اور فیصلہ کیا ہے؟, جان رہا ہے لیکن باقی جو عوام ہیں کم علم لوگ ہیں ان کے لیے وہ ابھی بھی شبہات میں سے ہے کیونکہ ان کے پاس فیصلہ موجود نہیں ہے اور وہ فیصلہ نہیں لے پا رہے وقت تق او لحم ہائی فلاحم یہاں بات ابن حجر نے کہی کہتے ہیں کہ وقت تقلم ہائی فو یعنی یہ شبہ ان کے لیے کیوں پیدا ہوا ہائی فو لا یزہ ترجیح احد کہ دو دلیلوں میں سے کس کو پرائرٹائز کیا جائے کس کو ترجیح دیں تو ترجیح اس کے لیے ممکن نہیں ہے اس وجہ سے کنفیوژن اس کے لیے پیدا ہو گیا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے کہا کہ حجامہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں کا روزہ ختم ہو گیا یا دونوں نے افطار کی اور پھر دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرنے کی روزے کی حالت میں رخصت دی ایک مثال ہے مثال کے طور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں تو اب اس کے اندر آدمی کنفیوز ہو گیا کہ حجامہ روزے کی حالت میں جائز ہے یا جائز نہیں ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے تو اب دو قسم کی دلیل جب سامنے آ جاتی ہیں تو ایک عام انسان کنفیوز ہو سکتا ہے اور کبھی ایک مشتہد بھی کنفیوز ہو سکتا ہے اگر وہ ترجیح نہ دے پائے کیونکہ وہ بھی انسان ہے یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی بھی سمجھ میں نہ آئے اور وہ انتظار کرے جب تک کہ فیصلہ نہیں لے پاتا چاہے مشتہد ہو عام ہو جب تک کہ واقعی صحیح فیصلہ سامنے نہیں آتا تب تک وہ مسئلہ مشتبہات میں سے رہے گا لیکن جب مشتحک نے فیصلہ لے لیا جب یقین حاصل ہو گیا فیصلہ سامنے آ گیا اب وہ مشتبہ نہیں رہا اب وہ ان لوگوں کے لیے مشتبہ ہے جن کے پاس نہیں ہے اسی لیے کیا کہا بہت سے لوگ نہیں جانتے یہ نہیں کہا کہ سارے لوگ نہیں جانتے کچھ لوگ جانتے ہیں کہ یہ مشتبہات ان کا حکم کیا ہے حلال ہے کہ خراب ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے جن کو ابھی بھی معلوم نہیں ہے کہ اس میں صحیح راج قول کیا ہے ان میں صحیح بات کیا ہے حلال میں رکھا جائے کہ حرام میں رکھا جائے تو فطول باری میں ابن حجر رحم اللہ نے یہ بات کہی ہے اسی طرح سے ایک اور صورت ہے جس میں مشتبہات پیدا ہو سکتے ہیں انسان کو شبہ ہو سکتا ہے یعنی امام البغوی رحم اللہ فرماتے ہیں وہ نو امن البای رجلی ایک صورت اشتباہ کی یا مشتبہات کے سلسلے میں پیدا ہونے والی حالت کی یہ بھی ہے کہ ایک انسان کے لیے ایک نیا مسئلہ پیش آ جائے ایک نیا مسئلہ پیش آ جائے جیسے مثال کے طور پر بٹ کوائن کا مسئلہ آ گیا اب کچھ ملکوں میں اس کے لیے اجازت ہے کچھ ملکوں میں اجازت نہیں ہے اب اس سے پہلے اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا تھا کہ بٹ کوائن ہلا کے حرام ہے وہ نوٹ بھی نہیں ہے تو وہ ہے کیا وہ زیور بھی نہیں ہے وہ خالی پوائنٹ بنتے جا رہے ہیں لیکن بعض حکومت نے اس کو قبول کیا ہے اب کیا حکم اس کا لگائیں حلال کہیں کہ حرام کہیں تو ایک نئی چیز دنیا میں آئی اور کسی انسان کو تجارت میں ڈیل کرنا پڑا کسی کسٹمر نے کہا کہ بھائی ہم بٹکوائن سے پیسہ دیں گے ہم چیز خرید رہے تم سے اب یہ مسئلہ پیش آ گیا کیا کریں کہتے ہیں کہ وہ نومن الشتبا کا رجولی حادثہ کہ کسی انسان کے لیے ایک نیا حادثہ یا ایک نئی بات پیش آئے نیا مسئلہ پیش آئے یشتبی ہو علیہ وجہ فیحا بین الہلما اس کے لیے حلال اور حرام کے اعتبار سے معاملہ مشتبہ ہو جائے کہ حلال ہے کہ حرام ہے ان کا ان ہے اس کے لیے راستہ اس میں سے نکلنے کا یہ ہے کہ اگر وہ عالم ہے تو اشتہاد کرے قرآن و سنت میں غور کر کے اس نئے مسئلے کا حل نکالے اگر وہ مشتحد ہے اگر وہ عالم ہے ان کا نا یس اللہ علم اور اگر وہ عام انسانوں میں سے ایک ہے وہ عالم نہیں ہے اس کے پاس قرآن و سنت کا گہرا علم نہیں ہے اشتہاد کی صلاحیت اور بصیرت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اہل علم سے پوچھے کیوں قرآن میں اللہ نے حکم دیا پس الہل وکری ان کن تم لمن جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم تو یہاں پر امام البغوی نے شرح سنہ میں جلد آٹھ صفحہ نمبر سولہ پر یہ بات کہی ہے مشتبی ہاتھ کا معاملہ ایسا بھی پیش آ سکتا ہے کہ یہ مسئلہ پہلے نہیں تھا نیا مسئلہ آیا اب اس کے بارے میں حلال و حرام کا معاملہ سامنے نہیں ہے ایک اعتبار سے حلال دکھائی دیتا ہے ایک اعتبار سے حرام دکھائی دیتا ہے تو اب فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ حلال کے حرام ہے تو یہ نہیں کہ آدمی کود جائے دیکھیں گے جو ہوتا دیکھیں گے اللہ مالک نہیں بولو بسم اللہ اور چلے جاؤ آگے نہیں بلکہ انسان کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس علم ہے قرآن و سنت کا اس میں غور کر کے فیصلہ نکالے فیصلہ یقینی سامنے آنے کے بعد قدم اٹھائے ہاں یا نہ والا حلال یا حرام والا اور اگر عالم نہیں ہے تو پھر اہل علم کی طرف رجوع کرے یہ نہیں کہ جب تک آتا نہیں فیصلہ دیکھیں گے کر لیں گے نہیں کیونکہ اب معاملہ سامنے آ گیا اب شک پیدا ہو گیا اب حرام ہونے کے بھی امکانات اس میں ہیں یہ نہیں کہ ایک آدمی پانی اور پانی کے بارے میں بیٹھا اور شک کر رہا ہے کہ معلوم نہیں دنیا میں جو پانی سمندر کا اور بارش کا حلال ہے کہ حرام ہے جہالت ہی ہے یہ لیکن ایک مسئلہ ایسا پیش آ گیا جس کے حرام ہونے کے بھی امکانات ہیں اس میں صورت ایسی دکھائی دے رہی کہ ہو سکتا ہے حرام بھی ہو تو ایسی صورت میں ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اس میں اقدام کرنے کی بجائے واقع ہونے کی بجائے اس کو کہاں لے جائے اہل علم کے پاس کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے فصل تم لمن جاننے والوں سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم تو یہ دو صورتیں علماء اس کے علاوہ بھی صورتیں بتائی ہیں لیکن یہ دو صورتیں بڑی صورتیں ہیں کہ دلائل کا یا علماء کے اقوال کا آپس میں معارض ہونا اور دوسرا یہ ایسا مسئلہ پیش آنا کہ ابھی اس بارے میں فیصلہ سامنے نہیں آیا یہ نیا معاملہ ہے ان دونوں میں اشتباہ ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں یہاں پہ اذان ہو گئی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ شاء بقیہ باتیں ہم نماز کے بعد دیکھیں گے اکو الحادہ جزاکم اللہ, خیر، اللہ تعالیٰ محترم فرمائے انشاء اللہ نماز کے بعد شیخ پھر اپنے درست کو جاری کریں گے اللہ خیر اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے اس تو ہم وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں وعلیکم السلام و رحمۃ البرکاتہ ایک سوال ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں اور تقویٰ کیسے حاصل کیا جاتا ہے سوال یہ کہ کی تقویٰ کسے کہتے ہیں اور تقویٰ کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے دیکھیے تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے درمیان اور اللہ تعالی کے عذاب کے درمیان آڑ بنا لے اپنے درمیان اور اللہ تعالی کے عذاب کے درمیان آڑ بنا لے یعنی ایسا عمل کرے جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا دے اسے تخوہ کہا جاتا ہے اللہ کا عذاب کیا ہے جہنم کی شکل میں ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے آڑ کس چیز کی بنانا ہے انسان کو اللہ تعالی کے دین کو اللہ کے دین پر عمل کر کے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان کر کے انسان اپنے آپ کو متقی بناتا ہے تو تقوا بہت ہی فضیلت والا عمل ہے اور اللہ رب العالمین نے ہر امت کو اس کی وصیت فرمائی ہے جی تو تقوا کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالی کے عذاب اور اپنے درمیان آل بنا لینا اللہ کے عوامل اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان پر عمل کر کے اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین یا اس کے نبی نے منع کیا اون چیزوں سے ضرور کر گئے اور تقویٰ کے اندر سب سے بنیادی چیز توحید آتی ہے کیونکہ تو انسان توحید کو اپنانے کے بعد ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے اور جو ممنوعات ہیں ان ممنوعات میں سب سے پہلی چیز شرک آتی ہے لہذا توحید اپنانا اور اپنے آپ کو شرک سے بچانا یہی تقویٰ کی بنیاد ہے اب اس کے بعد اور دیگر اعمال ہیں جو تخواہ کے اندر آتے ہیں نماز کی پابندی ہے اور روزہ کی پابندی ہے یا اس طریقے زکوۃ کی پابندی ہے اور جو دیگر واجبات ہیں ان پر عمل کرنا اور جو محرمات ہیں جیسے جھوٹ بولنا اور رشوت لینا گالی دینا سود لینا ساری چیزیں حرام ہیں ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے اس کو تخواہ کہا جاتا ہے تو تقوا کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اور جن جی چیزوں سے روکا گیا ان چیزوں سے دوری اختیار کرنا تخوا کیسے انسان کو حاصل ہوگا تخوا انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرے حدیثوں کا مطالعہ کرے نیک لوگوں کے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اس طریقے سے جو واجبات ہیں ان تمام چیزوں پر پابندی سے عمل کرے اور جو محرمات ہیں تمام چیزوں سے دوری اختیار کرے اسی سے انسان کو تخواہ حاصل ہوتا ہے جی اللہ خیر. شیخ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کے کیا مانے کریں اشتہاد کے معنی ہے کوشش کرنا اشتہاد کے معنی کوشش کرنا ہے اور اشتہاد علماء کے لیے ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ اشتہاد کرتے ہیں یعنی کوئی مسئلہ ہے نیا مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر کوئی واضح دلیل نہیں ہے تو اسی صورت میں علماء اشتہار کرتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہوگا اب اس کے مطابق جو مسئلہ ہے اس مسئلے کی تمام جو پہلو ہیں ان پہلوؤں پر غور کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کتاب و سنت کے جو رصوص ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے اس کا حکم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے بھی الیکٹرانک جو ہے کیا نام ہے کرنسی چلی ہے پینٹوگین کیا نام اس کا اب جس کا ذکر کر رہے تھے شیخ ہمارے اب اس کے بارے میں کوئی واضح نس موجود نہیں ہے لہذا اس کے بارے میں اشتعار کیا جائے گا کہ یہ قابل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا اس میں بے و شرح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اس میں غرب ہے کہ نہیں ہے دھوکا ہے کہ نہیں ہے اور کیا ملکوں نے اسے تسلیم کیا ہے کیونکہ کی کرنسی کا معاملہ انفرادی نہیں ہے یہ جو حاکم وقت ہے اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اب وہ چند افراد مل کر کے کو شروع کرتے ہیں تو کرنسی کا درجہ نہیں لے لے گی جب تک کہ حاکم وقت یا ملک والے اسے قبول نہ کرے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں تو اشتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عالمی دین جس کو اللہ نے علم سے نماز رکھا ہے ناصر منصور جانتا ہے نصوص کو جانتا ہے اور اس طریقے سے تاریخ کو جانتا ہے اور نصوص کے ان کے معنی اور مطلب کو سمجھتا ہے اور سلف صحیح کے اصولوں کے مطابق تمام چیزوں کو سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کوئی نیا مسئلہ ہو اس کے بارے میں اشتہاد کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کتاب و سنت کے مصورت کو سامنے رکھ کر کے اس کا مسئلہ یا اس کا حکم جاننے کی کوشش کرتا ہے اسے اشتہاد کہا جاتا ہے جی. شکر ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا کوئی مسلمان عورت پارلر میں جا کر ویکسن کرنے کے لیے کپڑے بدل سکتی ہے ایسا کپڑے جس میں پورا ہاتھ اور پیر دکھے جی جی کیا کوئی عورتر میں جا کر سکتی ہے ایسے کپڑے پہن سکتی ہے جس میں اس کا پورا ہاتھ اور پیر نظر آئے یہ ویکسین مطلب یہ جو جسم کے بال نکلوانے کے لیے خواتین پارلر جاتی ہیں پارلر میں اس کے ہاتھ اور پیر کے بال نکلواتی ہیں جا کر تو اس کے لیے وہاں جانے کے بعد کپڑے بدلنے ہوتے ہیں تو ایسے کپڑے پہن کر نہیں کرنا چاہیے غلط ہے جی ہاں عورت کے لیے پردہ ہے جی لہذا جو ہے پورا کپڑا اتار دینا اور اس کے سے اللہ کے صلی اللہ علیہ بھی جس میں آپ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور جا کر کے اپنے کپڑے کو اتارتی ہے کسی اور گھر میں تو آپ نے سے منع فرمایا جی ہاں ہاں جو شریعت نے اجازت دی ہے جو شریعت کے دائرے میں ہے اس میں اگر وہ کرتی ہیں تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے لیکن پارلر میں کیا ہوتا عام طور سے تو ہی حرام چیزیں ہوتی ہیں ان کے جو ہے پیشانے کے بال ہیں وہ اکھاڑے جاتے ہیں دانت وغیرہ اور اس طریقے سے اور جو شرمگاہ ہوتی ہے عورت کی کیا نام ہے وہ سب چیزیں تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے غلط ہے یہ جی ہاں شیخ بھائی کا سوال ہے کہ مسجد کی ذمہ دار کیا خطبے کا وقت کراس کر کے آگے جا سکتے ہیں؟ جی کیا سوال ہے مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں کیا وہ خطبے کا وقت آگے بڑھا سکتے ان کا ہاں کیوں نہیں بڑھا سکتے بھائی ضرورت کے تحت جیسے نماز کے اوقات آگے پیشے ہوتے رہتے ہیں گرمی آتی ہے وہ خطبہ مختصر کر دیا جاتا ہے اور ٹھنڈی رہتی ہے تو انسان خطبہ تھوڑا لمبا بھی دے سکتا ہے تو ایسی صورت میں لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے آگے پیچھے کر سکتے کوئی حرض کی بات نہیں اس کے اندر جی ہاں بھائی کا سوال یہ کیا بے نمازی لوگ جو گوشت بیچتے ہیں اس کو کیا کھا سکتے ہیں اگر کوئی بے نمازی گوشت ہاں بالکل کھا سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے ایک سوال کا جواب دیا تھا کہ بے کی قربانی کا کیا حکم ہے بے نمازی کافر نہیں ہوتا ہے اللہ یہ کہ وہ نماز کی فرضیت کا انکار کرے کیونکہ کفر کا دو معنی ہوتا ہے ایک تو کفر جوہود جب تک انکار نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کافر نہیں ہوتا ہے اور یہ کفر عملی ہوتا ہے جی عملا کفر اور شریعت کے اندر بہت ساری چیزوں پر کفر کا لفظ استعمال کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی ادارے اسلام سے نہیں نکلتے ہیں اللہ کے سر فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کفر ہیں اور ہماری امت کے اندر رہیں گی میت پر نوحا کرنا اور دوسروں کے خاندانوں میں کیڑے نکالنا یہ دو چیزیں ہیں جو کفر کہا مانے بھی نہیں اس طریقے سے غیر اللہ کی قسم خانے کو آپ نے کفر کہا اور اس پر شرک کا لب استعمال کیا امن حلفیلا فقط کا فرا و شرط تو یہ کفر سے مراد کفر عملی یا کفر دونوں کفر ہے چھوٹا کفر یہ بڑا کفر نہیں ہے تو نماز چھوڑنا یہ چھوٹا کفر ہے بڑا کفر نہیں ہے ہاں اگر نماز کی فرضیت کا انکار کر دے یا جو بھی دین کے اندر واجبات ہیں ان کی فرضیت کے انکار کر دے یا جو محرمات ہیں ان کو حلال سمجھے تو پھر انسان کافر ہو جاتا ہے جیسے شراب حرام ہے کہے کہ نہیں وہ حلال ہے جھوٹ بولنا حرام ہے شریعت کے اندر کہے نہیں حلال ہے جھوٹ بولنا نہیں حرام ہے شریعت کے اندر سوت لینا جائز ہے حلال ہے کوئی حرام نہیں ہے تو اگر حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے یا واجبات کا انکار کر دے جو دین کی بنیادی چیزیں تب انسان کافر ہوتا ہے جی یہ عملی کوتا ہے یہ اور بے نمازی صحیح قول کے مطابق جو جمہور علماء کا قول ہے کافر نہیں ہوتا لہذا بالکل لے سکتے ہیں اس میں کوئی حرض کی بات نہیں وہ جب غیر مسلم یہودی اور مسرانی ہے اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور آپ کھا سکتے ہیں تو وہ مسلمان ہے جی ہاں لہٰذا کوئی حرض کی بات نہیں بالکل لیا جائے گا تشدد ہوگا یہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بے نمازی ہے تو ہم اس کے آج سے جان کو گوشت نہیں خریدیں گے یا وہ سامان نہیں خریدیں گے دین کے اندر تشدد ہے اور یہ تہنت اور سختی ہے جو انسان کو بڑے گناہ کی طرف لے جانے والی چیز ہے اس لیے اس طرح کے تشدد سے انسان کو بچنا چاہیے جی شیخ تصریف لا چکے ہیں جی جی اس لیے سوال و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وبرکاتہ خیر الحمدللہ رب العالمین و والسلام على سید وعلى ابول سلیم نبی اما بعد والے <تصفح> مجلس میں ہم نے دیکھا کہ مشتبہات یا تو اس اعتبار سے ہوتے ہیں کہ دلائل یا علماء کے فتح آپس میں ایک دوسرے کے معارض ہوں بظاہر یا پھر اس اعتبار سے کہ کوئی ایسی چیز سامنے آئے جس کا فیصلہ یا جس کا حکم اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا ایسی چیزوں کے بارے میں آدمی کو کیا کرنا چاہے کیا وہ ان چیزوں کو اپنا لے یا ان کے بارے میں احتیاط کرے انتظار کرے فیصلے تک اس سلسلے میں حدیث کے الفاظ کیا ہیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے اور اسی میں فیصلہ موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پمن تقا شبہ تھی فقد اسطب اور ہی, ہی لہذا جو انسان ان شبہات کے آنے کے بعد سامنے آنے کے بعد فمن تقا شبہ جو آدمی ان شبہات سے شبہ والی چیزوں سے ایسی چیزوں سے جن کے حلال و حرام میں شبہ ہے ان سے اپنے آپ کو بچا لے ان میں واقع ہونے سے اپنے آپ کو روکے رکھے فقد اسطب اور عالدینی ہی, ہی. تو ایسے آدمی نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بری کر لیا اپنے دین اور اپنی عزت کو تحمد سے بگاڑ سے بچا لیا اس سلسلے میں امام النوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا مطلب ہے کہ فقد استبر آل دینی ہی و عرضی اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا اس کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں اَيْ حَسَلَ لَهُ الْبَرَاءَةُ لِدِينِهِ مِنَ الدَّمِّ الشَّرْعِي وَصَانَ عِرْضَهُ انکلا منا صفی یعنی دونوں اعتبار سے ایسا آدمی فائدے میں رہتا ہے جو مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے ایک تو دینی اعتبار سے ایک سماجی اعتبار سے ایک آدمی اگر مشکوک میں واقع ہو جائے اور کل کو وہ حرام نکل آئے تو ایسا انسان اس نے حرام کا ارتکاب کیا اپنی جلد بازی کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے اس کا دین خراب ہوا اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں پر وہ آدمی گناہ قرار ایسا آدمی اپنی بے صبری کی وجہ سے تحقیق کی وجہ سے جبکہ حرمت کے آثار دکھائی دے رہے تھے لگ رہا تھا کہ حرام ہو سکتا ہے. پھر بھی اس نے بے صبری کر کے اس کا ارتکاب کیا ایسا انسان احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں علامت کا مستحق ہو گیا اے حاصل ہی من شرعی تو جو آدمی بچ گیا مشکوک سے اس آدمی کو دینی اعتبار سے شرعی مذمت سے اس کی حفاظت ہوگی دینی اعتبار سے وہ قابل ملامت اور قابل مذمت نہیں ہے دوسرا یہ کہ وہ سان اردا انخلا منا صفی اور ایسے انسان نے لوگوں کے اس کے بارے میں بری بات کرنے سے اپنی عزت کو بچا لیا اگر وہ اس میں واقع ہو جائے اور لوگ دیکھیں لہذا جو آدمی جان رہا ہے کہ حرام ہے اس کو معلوم نہیں کہ حرام ہے لیکن فلاں آدمی کے علم ہے کہ یہ چیز حرام ہے اور اس کام کو کرتے اس آدمی نے اس کو دیکھا یا کئی لوگوں نے اس کو دیکھا ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ آدمی حرام کام کرتا ہے اور اس پر توہمت لگائی جائے گی وہ لوگوں کے درمیان گناہگار فاسد فاسد ٹھہرے گا اور اس کی عزت خراب ہوگی لیکن جو آدمی اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے مشکوک میں جانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے ایسا انسان اللہ کے ہاں بھی مجرم نہیں بنتا اور لوگوں کے ہاں بھی اس کی عزت خراب نہیں ہوتی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپنی عزت کو بچانا اچھی چیز ہے بلا شبہ عزت چاہنا بری چیز ہے لیکن عزت بچانا اچھی چیز ہے اس کو یاد رکھیے ایک انسان کا لوگوں کے درمیان یہ کہ لوگ میری عزت کریں لوگ واہ واہ کریں میرا احترام کریں اور مجھ کو یہ ساری چیزیں جو یہ بری بات ہے لوگوں کے درمیان عزت چاہنا نئے کام پر عزت کی طلب کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے اللہ کی عبادت کر کے لوگوں کے ہاں عزت اور مقام پانے کی کوشش یا چاہت پوری بات ہے لیکن اپنی عزت برباد ہونے سے اس کو بچانا یہ اچھی بات ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے حضرت صفیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں لیکن دو نوجوان جلدی سے نکلنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک کے کہا کہ میری بیوی ہے ان کا سبحان اللہ اللہ کے رسول یعنی ہمارے دل میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی آپ کے بارے میں بدگمانی نہیں آئی آپ نے کہا کہ شیطان انسان کی جسم میں خون میں جیسے خون دوڑتا اس طرح سے انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی بات بدگمانی نہ ڈال دے برا خیال نہ ڈال دے تو ایک انسان کا اپنی عزت بچانا یہ خیر ہے اور عزت چاہنا یہ اچھی بات نہیں ہے تو یہاں عزت بچانے کی بات ہو رہی ہے نہ کہ عزت شہرت پانے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت میں فرماتے ہیں جس کو امام ترمدی نے روایت کیا ہے فمن ترکہ استبراء فقد امام ترمیدی نے اس کو روایت کیا ہے اور سنن ترمیدی حدیث نمبر 1205 پر ہے اور یہ حدیث صحیح ہے کیا مطلب ہے کہ جس انسان نے اپنے دین اور اپنی عزت کی براعت کے لیے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بری کرنے کے لیے بچانے کے لیے تباہی اور بربادی سے اس نیت سے جس آدمی نے ان شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دیا کہ میرا دین برباد نہ ہو میری عزت خراب نہ ہو اس نیت سے جس نے کہا کیا ایسا فقد سلیمہ ایسا آدمی سلامت رہا تو سلامتی اس انسان کے لیے ہے دنیا اور آخرت کی جو مشکوک سے بچے ہی ہے امام البغوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس سے ایک مسئلہ استعمال کیا ہے کہتے ہیں کہ فی دلیل جواز الجر حو تعدیل محدثین لوگوں پر گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے تقوی کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے جرح کرتے ہیں یہ آدمی حدیث روایت کرنے کے لائق نہیں ہے تو کیا ایسا بولنا جائز ہے کسی کے بارے میں تو کہتے ہیں اس میں اس حدیث میں اس کی دلیل ہے کہتے ہیں ففیح دلیل العلاء جواز الجر حو اس حدیث میں جرح و تعدیل کی دلیل ہے فعلم توقع شبہ فی قصبی ہی و معاشی ہی آدمی اپنی کمائی میں اور اپنی معاش میں اپنے بزنس میں اگر شبہ کی چیزوں سے بچتا نہیں ہے ڈاؤٹ چیزوں سے بچتا نہیں ہے فقدین ایسے آدمی نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو لوگوں کی تان کے لیے پیش کر دیا خود ہی اس نے اپنے آپ کو لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنا دیا تو معلوم ہوا کہ اگر حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ ایسا آدمی اپنی عزت کو اور اپنے دین کو بچا لیتا ہے اور اگر نہیں کرے گا تو اس کا دین بھی خراب ہوگا اور اس کی عزت بھی خراب ہوگی یا نہیں لوگ اس پر تنقید کریں گے تو یہاں پر اس کو برا کہا گیا ہے نہ کہ تنقید کرنے والوں کو معلوم ہوا کہ جو آدمی تقوا کا احتمام نہ کرے اگر لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں تو وہ لوگ مجرم نہیں ہے مجرم یہ ہے کیوں اس لیے اس نے اپنے آپ کو اس تنقید کے لیے پیش کیا اگر یہ ایسا کام نہیں کرتا تو تنقید کا نشانہ بھی نہیں بنتا لہذا بعض محدثین جو بعض راویوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ آدمی حرام سے نہیں بچتا تھا یہ آدمی فاسق ہے یہ آدمی فلاں یہ بداعتی یہ ایسا ہے یہ بات غلط نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی اپنے آپ کو غلط کاموں سے نہیں بچاتا ہے اس پر تنقید ہوگی اس کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کی بات آئے گی چاہے وہ حدیث کے بارے میں ہو یا پھر لوگوں کے عام مسائل میں گواہ بننے کے انتباز. کیونکہ گواہ بھی کیسا ہونا چاہیے سچا متقی ہونا چاہیے چاہے پھر چاند کی گواہی دے یا لوگوں کے معاملات میں گواہی دے کہ فلاں نے نی... فلاں بات کہی کہ نہیں کہی یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں فلاں موجود تھا کہ نہیں تھا گواہ بننے کے لیے معتبر ہونا ضروری ہے اور معتبر ہونے کے لیے ایسے انسان کو تقوا شعار ہونا ضروری ہے اگر نہیں کرتا ہے اس کا کیریکٹر خراب مانا جائے گا اس انسان کا تقوی مجبو ہوگا تو اس سے و تعدیل کی دلیل امام البغوی نے لی ہے اور فتح الباری میں ابن حجر نے بھی حدیث نمبر دو ہزار کے تحت اس کی شرح میں امام البغوی کا قول ذکر کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے وہی سارے اصولوں کی دلیلیں کیا ہیں تو کہیں نہ کہیں حدیث میں اس کی اصل موجود ہوتی ہے ابن حجر احمد اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو دینی امور کا اہتمام کرنا چاہیے اس کی رعایت کرنا چاہیے اور وہ مرایات المروع اور مروت کے معاملات ایسے معاملات جو اسلامی آداب کے خلاف ہیں ان سے بچنے کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے اور ایسے معاملات کا اہتمام کرنا چاہیے جو اسلامی آداب اور شریع احکام کے مطابق ہوں تو یہ جو چیز ہے تقوا والی چیزیں جس کو ہم کہیں گے یہ مروت میں آتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ حرام اور مشکوک سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور اپنی عزت کو اور اپنے دین کو خراب نہ ہونے دیں مشتبہات سے حدیث میں آیا کہ جو آدمی شبہ والی چیزوں سے بچا رہے اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچایا کب تک بچا رہے زندگی بھر نہیں بلکہ اس چیز کا حکم واضح ہونے تک اگر وہ چیز تحقیق کے بعد حلال نکل آتی ہے تو اب بچنے کا کوئی مطلب نہیں ہاں اگر تحقیق کے بعد حرام نکل آتی ہے تو پھر ہمیشہ کے کیلئے سے بچنا ہے شمس الحق عظیم آبادی رحم اللہ فرماتے ہیں قولہ فمن اتقش شبہات جو آدمی شبہات سے اپنے آپ کو بچا لے کہتے ہیں کہ ای اجتنب عنی الامور المشتبہ قبل ظہور حکم شرع فی آدمی شریعت کے حکم کے ظاہر ہونے سے پہلے تک اس شبہ والی چیز سے اپنے آپ کو بچائے رکھے یعنی کب تک اس کو ہولڈ پہ رکھنا ہے معاملہ کب تک اس کو ویٹنگ پر رکھنا ہے معاملہ کب تک اس کو رکے رہنا ہے جب تک کہ شریعت کا معاملہ سامنے نہیں آتا ہے شریف فیصلہ چاہے نصوص کے اعتبار سے ہو یا اشتہاد کے اعتبار سے ہو جب تک سامنے فیصلہ نہیں آتا ہے علم کی روشنی میں اس کو رکے رہنا ہے اور اگر فیصلہ سامنے آ جائے حلال چیز نکل آئے کھائے پیے استعمال کرے یا وہ عمل کرے لیکن اگر حرام نکلتا ہے تو پھر اس کو ہمیشہ کے لیے رکنا ہے لیکن انتظار کب تک کرنا ہے فیصلہ آنے تک یعنی کہ زندگی بھر آدمی کو چھوڑ ہی دینا ہے اس کو کہ شبہ والی چیزیں چھوڑتے ہی رہو تحقیق مت کرو نہیں اس میں تحقیق کی تعلیم ہے اس میں تحقیق کی تعلیم اس لیے کہ اس میں بتایا گیا ہے لا میں بہت سے لوگ نہیں جانتے یعنی کہ سب نہیں جانتے لہٰذا اس کو کرنا ہی چاہیے کہ وہ جاننے والوں سے کچھ جب بھی دین کے معاملات میں حلال و حرام کا صحیح غلط کا شبہ اس کو پیدا ہو اس کا کام یہ ہے کہ وہ لا علمی کی صورت میں علم والوں سے معلوم کرے تو لا علمی پر باقی رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے علم حاصل کرنا یہ اچھی چیز ہے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ من وقافی شبہ تھی وقاف الحرام کر یو شکو این کافی آپ فرماتے ہیں امن و کافی شبہاتی و قافل حرام جو آدمی شبہات میں پڑتا ہے وہ حرام میں پڑتا ہے جو آدمی شبہات میں کودتا ہے وہ گویا کے حرام میں کود جاتا ہے اور کرا یار الخمہ یو شکو این کافی کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چرواہا ہے اپنی بکریاں یا جو بھی جانور مویشی اس کے ہیں ان کو لے کے میدان میں چرا رہا ہے کہاں ہیما کے بالکل قریب ہیما کس کو کہتے ہیں ایسی جگہ جو بادشاہ کی ہے اس نے اپنے لیے رکھی ہے یہاں کوئی اپنے جانوروں کو نہیں چرائے گا یہاں صرف ہمارے جانور چریں گے اب یہ کیا کر رہا ہے اس باؤنڈری کے بالکل کنارے اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے قریب ہے اس کے جانور چرتے چرتے چرتے باہر چرتے چرتے اندر داخل ہو جائیں تو یہ مثال کس کی ہے جو شبہات میں واقع ہوتا ہے تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا مثال ہے اور کیا بات یہاں پر بیان کی گئی اور واقع ہونا کس اعتبار سے کہا کہ وہ من وقع فی الشبہاتی وقع فی جو आदमी شبہات میں واقع ہوتا ہے وہ حرام میں واقع ہوتا ہے علماء نے کہا یہ دو اعتبار سے ہے. یہ دو اعتبار سے ہے. یہ ہے کہ لاعلمی میں واقع ہوا بعد میں معلوم پڑا کہ حرام ہے تو حرام میں واقع ہوا دوسری صورت یہ ہے کہ شبہ والی چیزیں شبہ والی چیزیں اس میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا ہمت بڑھ گئی کلم کل حرام میں واقع ہونے لگا جو مشکوک چیزوں کا عادی ہو جائے اس میں جرہ پیدا ہو جاتی ہے حرام چیزوں کی اور دونوں چیزوں کی تائید علماء کے اقوال سے آادی سے بھی ہوتی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں يحتمل وجهین یعنی یہ بات کہ جو आदमी شبہ میں واقع ہو اور احرام میں واقع ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں دو معنی ہیں یا دو اعتبار سے یہ ہوتا ہے احدھما انه من کثرت تعطیح الشبہاتی یصادف الحراما و الا لم يتعمدھو کہتے ہیں کہ بار بار شک والی چیزوں میں پڑنے کی وجہ سے بہت ممکن ہے کہ یہ آدمی کبھی حرام میں بھی چلا جائے یعنی شبہ والی چیزیں حلال بھی ہو سکتی ہے حرام بھی لیکن چونکہ یہ چیک نہیں کرتا ہے تحقیق نہیں کرتا ہے معلوم نہیں کرتا ہے بلکہ شک والی چیزوں میں چلا جاتا ہے بہت ممکن ہے کہ کبھی وہ حرام بھی نکل آئے اور جاننے سے پہلے وہ حرام میں چلا گیا ایسی چیز خرید کے لے آیا مثلا جو شک والی تھی لیکن بعد میں معلوم پڑا کہ یہ حرام ہے تو ارتکاب تو ہو گیا آدمی نے عمل تو کر لیا وہ چیز تو حرام اس کے گھر میں آ گئی تو بہت ممکن ہے کہ وہ حرام میں واقع ہوگا جب مشکوک کا عادی ہوگا وقت یہ اسم وقت یہ اسم ودا لکھا اور اگر اس نے کوتاہی کی تحقیق میں اور لا پرواہی برتتے ہوئے واقع ہوا تو اللہ کے ہاں ایسا آدمی گناہگار بھی ہوگا یعنی ایک آدمی تو وہ جس کو معلوم ہی نہیں تھا کچھ نہ اس کو شک تھا نہ کچھ اس کا اس چیز کے حرام کے کوئی آثار دکھائی دیتے تھے بس اس نے سمجھا کہ کوئی مسئلہ نہیں اور اس میں چلا گیا لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ جو تحقیق کرنے میں کوتاہی کرے اس کو لگے کہ شاید یہ حرام ہوگا شبہ دل میں تھا تحقیق نہیں کیا شبہ کے باوجود اس میں واقع ہوا ایسا آدمی اللہ کے نزدیک کوتاہی کرنے کی وجہ سے تقصیر کرنے کی وجہ سے تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار بھی ہوگا تو ایک تو یہ کہ وہ کبھی نہ کبھی حرام میں واقع ہوگا جو آدمی شبہات کا عادی ہو جائے. تحقیق نہیں کرتا نمبر دونہا ويتمرن کہتے ہیں کہ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی عادی ہو جائے کوتا کرنے کا شبہات کے معاملے میں اور تساہل برتتے ہوئے مسلسل شبہات میں واقع ہوتا رہا ہے اسی کی مشق اس کو ہو جائے ڈاؤٹ فل چیزیں وہ چیک نہیں کرتا ہے پڑ جاتا اس میں. کوئی بات نہیں مشکوک چیزوں میں واقع ہونے کا وہ عادی ہو جائے اور اس میں جسارت پیدا ہو اس کا حوصلہ بڑھے شبہات کے بعد اس سے بڑے اس سے بڑے شبہات میں واقع ہوتا چلا جائے ہا قدا وا حتا یہ قافل حرام آمدن یہاں تک کہ اس کو عادت ہو جائے شبہات میں پڑھنے کی اور وہ جانتے بوجھتے حرام میں واقع ہو جائے جب آدمی لاپرواہی کا آدی ہوتا ہے مشکوک میں تو پھر حرام میں بھی لاپرواہی کرنے لگتا ہے کیوں اس لیے کہ اس میں دل میں کھٹک جو اس کے آ رہی تھی دیکھ حرام ہو سکتا یہ بچ گناگار ہو سکتا ہے تو اللہ کے یہاں مجرم ہو جائے گا تحقیق تو کر لے پہلے دل میں آ رہا تھا لیکن نہیں کوئی بات نہیں ہے. لذت کی وجہ سے چاہت کی وجہ سے فائدے کی وجہ سے اس میں واقع ہو گیا اب دل میں احساس کا عادی ہونے کی وجہ سے دل کے اندر کساوت پیدا ہو گئی دل کے اندر اللہ سے اعراض پیدا ہو گیا دل کے اندر سختی پیدا ہو گئی اور انسان کے اندر شیطان نے بھی وسوسے سے پھونکنے شروع کیے کچھ نہیں ہوتا ہے توبہ کر لینا تو پھر دھیرے دھیرے اس کے اندر لذتوں کا جب یہ عادی ہو گیا اور کنارے جا کے لذت حاصل کرنے کا عادی ہو گیا تو پھر اب اس کے سامنے حرام بھی آئے گا تو چونکہ وہ لذت کا عادی ہے اور چونکہ وہ پرواہ نہیں کرتا ہے دل کی کھٹک اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی ہے تو اب حرام کے وقت میں بھی دل میں کھٹک پیدا ہوگی ارے غلطی مت کر تب بھی کہے گا کچھ نہیں ہوتا ہے بعد میں دیکھ لیں گے تو جو آدمی مشکوک کا عادی ہو جاتا ہے اس میں حرام کی ہمت پیدا ہوتی ہے تو دو باتیں علما نے کہی ایک یہ جو مشکوک میں واقع ہوتا رہے گا کبھی مشکوک حرام بھی نکل آئے گا اور حرام میں چلا گیا دوسری بات یہ کہ اگر مشکوک کا عادی ہو جائے گا ہمت بڑھے گی اور پھر حرام کا بھی عادی ہو جائے گا حرام کا بھی ارتکاب کر بیٹھے گا کہتے وحادا, وَحادا نہ اسی معاملے میں کہتے ہیں کہ گنا یہ کفر کا کویا کہ برید لیٹر ہے یا کفر کا پوسٹمین ہے تمہارے پاس خبر لے کر آیا ہے کہتے ہیں یعنی گنا انسان کو ہاں کے لے جاتے ہیں کفر کی طرف گناہوں کا عادی کفر کی طرف جانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے جو چھوٹا چھوٹا گنا کرتا ہے بڑے کی طرف ہمت پیدا ہوتی جو بڑے گناہ کرتا ہے اس کے لیے کفر کی ہمت پیدا ہوتی ہے تو اس اعتبار سے انسان کے لیے گویا کہ یہ راستہ ہموار کرتے ہیں گناہ اور شبہات اس کے لیے حرام کو ہموار کرتے ہیں اور حرام انسان کے لیے کفر کو ہموار کرتا ہے لہٰذا یہ بات امام انوی نے کہی حدیثوں میں بھی اس کی تائید ہے کہ گناہوں کا عادی شبہات کا عادی گناہ ہمیں واقع ہوتا ہے اس میں ہمت بڑھتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن علیہ من جو آدمی گناہ کا احساس ہو کر شبہ والی چیزوں سے بچے گا جو آدمی ایسی چیز کو چھوڑ دے جس میں گناہ ہونے کا اس کو شبہ ہے ایسا آدمی صاف گناہ سے زیادہ بچنے والا ہوگا اس کو چھوڑنے والا ہوگا جو شک والی چیز کو چھوڑتا وہ گناہ کو کیوں نہیں چھوڑے گا بھائی گناہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے تو گناہ ہے تو کیوں نہیں چھوڑے گا تو کہا کہ جو آدمی شک گناہ کا شک ہونے والی چیز کو چھوڑتا ہے ایسا انسان واضح طور پر کسی چیز کے گناہ ہونے کا حرام ہونے کا احساس اس کو ہو تو زیادہ چھوڑے گا وہ اس کو لیکن اشترا اعلی ماں یشک کو فی من الف لیکن وہ آدمی جو کسی چیز کے گناہ ہونے کے شک کے باوجود جو کریں اس میں واقع ہو جائے اوشک او واقع مستبانہ بہت قریب ہے بہت ممکن ہے کہ اس چیز کے حرام ہونے کا واضح ہونا اس کے سامنے آ جائے وضاحت کے سامنے حرام ہونا سامنے آ جائے پھر بھی اس میں واقع ہو جائے گا بہت ممکن ہے کہ گناہ کا علم ہونے کے بعد بھی وہ واقع ہو جائے بہت سے لوگوں کو دیکھیے کسی چیز کی عادت ہوتی ہے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ حرام کے حلال ہے دل میں لیکن کھٹک ہوتی ہے پھر کسی دن کسی عالم سے پوچھتے ہیں کہ یہ حرام ہے کیا اب عالم کہتا معلوم ہاں عادت ہو چکی ہے اس کے دل میں کھٹک تھی آل پیتا ہے بیڑی تمباکو کھاتا ہے پیتا ہے اس کو عادت تھی اس کی لیکن کھٹک دل میں تھی یا وہاں سے اڑتی اڑتی بات سنی تھی لیکن واقعی تحقیق کی دلال دیکھے عالم نے بتایا لیکن اب بھی اس کے باوجود کیا ہے بات سامنے آنے کے بعد بھی اب چونکہ آدی ہو چکا ہے اب جانتے بوجھتے کرے گا پہلے کیسا کرتا تھا کھٹک کے ساتھ کرتا تھا معلوم نہیں حلال حرام ہے دکھتا تو ایسا لگتا تو ہے لیکن معلوم نہیں کلیئر دیکھیں گے تحقیق کریں گے اب تحقیق ہو گئی بات سامنے آ گئی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچا نہیں رکا رہتا تو چھوڑنا آسان ہوتا رکا نہیں وہ اس نے اپنے آپ کو ڈال دیا اس میں آدی بنا لیا آدھی بننے کے بعد چھوڑنا مشکل ہوتا ہے آدی بننے کے بعد چھوڑنا مشکل ہوتا ہے اب جان جانتے بوجھتے بھی گنا کرے گا کیونکہ آدی ہو چکا ہے نفس انسان کو گھسیٹ کے لے جاتا ہے اگر انسان اس کو کمزوری کی حالت میں تعداد کی طرف نہ گھسیٹے تو نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ معاشی کی طرف انسان کو گھسیٹ کے لے جاتا ہے یہاں پر شبہ سے بچنے کے لیے اسی لیے کہا گیا ہے نفس کو لذت مت دو ایسی عادی مت بنا اس چیز کا کہ تم کو گھسیٹ کے ماسی میں لے جائے نہیں رکتا میں نہیں مانتا تیری بات میں میں تو جاؤں گا اب تو یہ عادت نفس کو اگر آدمی ڈالے تو نفس انسان کو گھسیٹ کر لے جائے گا حدیث میں ہی بات ہے. امام البخاری نے حدیث آ, کتاب البیو میں حدیث نمبر دو ہزار پر اس کو ذکر کیا ہے کہ جو آدمی جری ہو جائے گناہ کے شک کے باوجود بھی واقع ہو ایسا آدمی اس کے گناہ واضح ہونے کے بعد اس پہ واقع ہوگا بہت ممکن ہے یا اسی طرح سے مسد احمد کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن شک ومن اشترع شک جو آدمی ایسی چیز پر جری ہو جائے جس میں اس کو شک تھا او شک اوا کے الحرام بہت ممکن ہے کہ حرام واضح ہونے کے بعد میں چلا جائے گا بن گیا ہوں جرت پیدا ہو گئی ہمت آگئی اس کے اندر گنا کرنے کی تو امام احمد نے اس کو روایت کیا اور 897 پر شیخلبانی نے کہا کہ اس حدیث میں حرام میں واقع ہونے کی جو بات آئی ہے کہ جو شک میں مشکوک میں جائے گا حرام میں بھی جائے گا کس اعتبار سے جرت کے اعتبار سے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو شک والی چیزوں سے رو کے رکھے ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں فت الباری میں فت الباری دو ہیں ایک ابن رجب کی ہے اور ایک ابن حجر کی ہے ابن رجب رحم اللہ فرماتے وہ مانا جدی رن بے کافل حرام بے تدریج کہتے اس حدیث کے معنی یہ ہیں اس حدیث سے بات سامنے آتی ہے کہ جو آدمی شبہات میں واقع ہوتا چلا جائے گا بہت ممکن ہے ہونا ہی ہونا ایسا ہے کہ وہ آدمی تدرچ کے ساتھ میں دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے حرام میں چلا جائے گا ایسا آدمی حرام کا بھی آدی ہو جائے گا کہ اس کے اندر اس لذت کی طلب پیدا ہو گئی حرام معلوم ہونے کے بعد بھی رک نہیں پائے گا تو یہ بات فخص الباری میں حدیث نمبر باون کے تحت انہوں نے کہی ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشتبہات حلال ہیں کہ حرام ہیں فی نفسیح کیا ہے حدیث میں کیا ہے حلال واضح ہیں حرام واضح ہیں ان کے درمیان شبہ والی چیزیں ہیں جب تک شبہ کا وصف اس میں باقی ہے جب تک مشتبہ کا وسط اس میں باقی ہے اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا یہ حلال ہے اصلا یا حرام ہے اصلا اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں لیکن امام احمد ابن حمب الرحم اللہ فرماتے ہیں کہ والی چیزیں یہ حلال اور حرام کے بیج کی, کی کیٹیگری میں ہیں بیج کے مرتبے اور منزل اور درجے میں ہیں نہ وہ ٹھیک سے حلال ہیں نہ وہ ٹھیک سے حرام ہیں کیوں اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تیسری جگہ پر رکھا ہے نہ آپ نے اس کو حلال میں رکھا نہ آپ نے حرام میں رکھا تاکہ حلال اور حرام کے درمیان میں ہو سکتا ہے تحقیق کے بعد وہ حرام نکل آئے ہو سکتا ہے تحقیق کے بعد حلال نکل آئے لیکن جب تک کہ وہ شبہ والی چیز ہے جب تک کہ وہ شبہ یاد رکھیں اس کو جب تک کہ مشتبہ ہے نہ وہ حلال کے حکم میں ہے نہ حرام کے حکم میں درمیان میں ہے بعض عرومان اس کو حلال میں رکھا ہے بعض نے اس کو مقروح کہا ہے بعد نے کہا اس میں توقف کیا جائے گا لیکن اس میں بہترین بات امام احمد حمب رحم اللہ کی لگتی ہے اللہ و عالم کہ یہ دونوں کے درمیان ہے یہ حلال اور حرام کے بیچ میں ہے کیوں کیونکہ اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درمیان میں رکھا ہے آپ نے بھی کیا کہا وہ بینا ہوما امور و مشتبہ حلال اور حرام کے درمیان کچھ شک والی چیزیں ہیں تو جب آپ نے درمیان میں رکھا نہ اس کیٹیگری میں رکھا نہ اس کیٹیگری میں رکھا نہ آپ نے اس کو حلال میں رکھا نہ آپ نے حرام میں رکھا تو آپ نے درمیان میں رکھا اس اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ مشتبہ چیزیں جب تک کہ ان کا شک باقی ہے وہ حلال اور حرام کے درمیان ٹھہری ہوئی رکی ہوئی ہے کہ لمحافیہ جب آدمی اپنے دین کے برات چاہتا ہے تو ایسا آدمی اس میں واقع نہیں ہوگا. مسائل امام احمد میں آ, یہ بات موجود ہے جو اپنے بیٹے ابو صالح سے انہوں نے, انہوں نے آ, امام احمد سے روایت کیا ہے اور آ, روایت نمبر ہے دو سو پیرپن. اس میں کوئی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا اور بھی اقوال امام احمد کے ہیں اختصار کی وجہ سے میں نہیں بتا رہا ہوں تو کیا پھر ان کو حرام کہا جائے گا یعنی ٹھیک ہے حلال نہیں بول سکتے اس کو تو کیا حرام کہا جائے گا نہیں ان کو حرام بھی نہیں کہا جا سکتا کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتبہات کو حرام میں بھی نہیں رکھا اسی لیے شیخ ابن ویمن رحم اللہ فرماتے ہیں وہ ہی و من و کافی شبہاتی کہ جو آدمی شبہات میں واقع ہوا وہ حرام میں واقع ہو گیا یعنی ان اذا وقع کافی شبہاتی فن ہو ان تو قافل حرام کہ جو آدمی شبہ میں واقع ہوا اسے یہی توقع کی جا سکتی کہ حرام میں بھی جائے گا جب شبہ والی چیزوں کی ہمت کر رہا ہے حرام کی بھی ہمت کرے گا ہل المراد یہی اس سے مراد ہے ولی سلم حرام کہتے یہ معنی نہیں ہے کہ مشتبہ چیزیں حرام ہے ولا کے نلمشتبیہات لا شک ان الورا ترکوہ لیکن کہتے ہیں کہ مشتبہ چیزوں کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ ان سے بچنا ہی بہتر ہے ام فلا یقین کہتے ہیں کہ جہاں تک کہ لازم ہونے کا معاملہ ہے بچنا ہی لازم ہے اور یہ حرام ہی ہے کوئی آدمی کہے بچو اس سے تو کہتے ہیں کہ جب تک کہ یقین نہ ہو حرام ہونے کا بچنے کا لزوم نہیں ہے بچنا بہتر ہے کہا جا سکتا ہے بچنا لازم ہے نہیں کہا جا سکتا ہے یعنی یہاں پر کیا ہے بچنا بہتر ہے کیونکہ حرام سے بچنا لازم ہے لیکن مشکوک سے بچنا کیا ہے بہتر ہے حلال سے بچنا نادانی ہے یعنی کوئی آدمی حلال سے احتراض کرے جیسے صوفیہ کرتے ہیں لوگوں نے کہا کہ حلال سے بچنا مباح سے بچنا یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کوئی زو نہیں کوئی ورا نہیں ہے ورا مشکوک میں ہوتا ہے ورا مشکوک میں ہوتا ہے حلال بھی نہیں یہ یعنی کوئی آدمی کہا کہ میں حلال سے بچنا چاہتا ہوں نہیں آپ مطلب حلال سے دینی اعتبار سے تقدس کے طور پر تقوا کے طور پر بچے کوئی مطلب نہیں اس میں اس میں کوئی ورا نہیں ہوتا ہے ورا ہوتا ہے مشکوک سے مشکوک سے بچنے کو ورا کہتے ہیں حلال سے بچنے کو ورا نہیں کہتے ہیں تو اس کو حرام بھی نہیں کہا جا سکتا ہے اور پوری طرح سے اس کو حلال بھی نہیں امام احمد کا ہے کہ دونوں کے درمیان میں. یہی بات زیادہ مضبوط لگتی ہے کیونکہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے کا اس تعلق سے حدیث بھی ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے کہ ایک انسان اپنے آپ اور حرام کے بیچ میں حلال کو آڑ بنائے یعنی وہ حلال تک ہی رہے حرام میں نہ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجعلوا بینکم وبین الحرام سترتم من الحلال. اپنے اور حرام کے درمیان آڑ بناؤ حلال کی یعنی حلال میں ہی رہو حرام میں مت جاؤ حلال کو اپنی لیے اتنا کافی بناؤ کہ تمہیں حرام میں جانے کی ضرورت پیش نہ آئے وہ تمہارے لیے حرام میں جانے سے رکاوٹ بن جائے مثلاً ایک آدمی اس کو اگر شہوت ہے وہ نکاح کرے تاکہ وہ زنا کی طرف نہ جائے ایک آدمی اس کو مال چاہیے وہ حلال تجارت کرے کہیں نوکری کرے تاکہ وہ چوری تک نہ جائے لہذا ایک آدمی حلال اپنا لے تاکہ حرام میں نہ جائے تو آپ نے فرمایا اے جال او بین کم وہ بین الحرام ست رتم الحرام تمن الحلال کہ اپنے اور حرام کے بیچ میں حلال کا سترا بناؤ آڑ بناؤ تم جاؤ اس میں نہ جاؤ اس میں کفایت ہو جائے اس کی حاجت نہ رہے منفا کا استبر و دینی ہی لہذا جو آدمی ایسا کرے اپنے لیے حلال کو سترا بنا لے حرام سے تو ایسے آدمی نے اپنی عزت اور اپنے دین کو بچا لیا تحمد سے بچا لیا نقصان سے بچا لیا کا نقل مور آدمی اپنے جانور پھر بھی چرانے کے لیے چھوڑ دے یعنی جو آدمی اپنے جانوروں کو ایسی جگہ میں چھوڑ دے جو بالکل کنارے ہیں خرام کے تو اس کی مثال ایسی ہے جو اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے کہاں بادشاہ کی منا رسٹرکٹڈ زمین کے آس پاس جو منع ہے اس کے ایک دم کنارے تک جانا اچھی بات نہیں ہے اسی لیے اس سے علماء نے استعمال کیا کہ اس سے مراد مشتبہ چیزوں میں مکروحات بھی شامل ہو جاتی ہے بعض علماء نے بات کہی ہے کیوں اس لیے کہ ایک انسان مکروحات کا ارتکاب کرتے کرتے محرمات کی عادت اس کو پید... یعنی پیدا ہو سکتی ہے مقروح کس چیز کو کہتے ہیں ایسی چیز جس کا چھوڑنا بہتر ہے جس کے چھوڑنے پر اجر ہے تو ایسی چیزیں جو ہے ناپسندیدہ چیزیں جو حرام نہیں ہیں سراحت کے ساتھ تو ایسی چیزوں سے بچنا انسان کے لیے بہتر ہے یہ نہ ہو کہ وہ آدمی بڑھتے بڑھتے یعنی مقروحات سے بڑھ کے محرمات میں چلا جائے تو جو آدمی بادشاہ کی زمین کے اطراف چرائے گا اپنے جانوروں کو بہت ممکن ہے کہ اس میں واقع ہو جائے وہ انََََََََََکم لیکن ہیما آپ نے فرمایا ہر بادشاہ کی ایک منا ممنوع زمین ہوتی ہے چراگاہ ہوتی ہے وہ انہی مارم ہو اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی ہما وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے وہ چیزیں وہ اقوال و افعال جنہیں اللہ نے حرام کیا کہ یہاں جانا نہیں اللہ نے یہاں ہم کو حکم دیا ہے اگر ہم اس کے كنارے تک جائیں تو اس میں جا سکتے ہیں اس کے قریب جائیں گے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے قریب نہ جائیں جو منع دور رہیں ان کے قریب جائیں گے ان میں واقع ہونے کا ڈر ہے تو ابن حبان نے اس حدیث کو روایت کیا ہے صحیح ابن حبان حدیث نمبر پانچ, پانچ ہزار پانچ سو اور صحیحہ میں آٹھ سو چھانوے پر آ, شیخ الالبانی نے کہا کہ حدیث حسن ہے ابن حضر اللہ نے ابن المنیر سے ایک بات نقل کی ہے کہتے ہیں کہ وہ نقلا ابن في شیخی ہی القباری انہوں انہ کان ابن المنیر کہتے ہیں اپنے استاد سے اپنی شیخ القباری سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے المکر بین العبد والحرام مکروہات جتنی ہیں ناپسندیدہ چیزیں جو حرام تو نہیں ہیں لیکن چھوڑنا اچھا ہے ایسی چیزیں بندے اور حرام کے درمیان ایک گھاٹی ہے جس کا پار کرنا مشکل ہوتا ہے تو ان کے درمیان ایک آڑ ہے گویاتی کہ بندے اور حرام کے درمیان کیا ہے مکروہات ہیں جو آدمی مکروہات کی کثرت کرتا ہے مکروہ چیزیں ناپسندیدہ چیزیں چھوڑنا اچھا تھا ایسی چیزیں زیادہ کرتا ہے وہ آدمی چھوڑنا ضروری تھا میں واقع ہو جائے گا مکروح کا اقسار مکروہ کی کثرت حرام کی طرف لے جاتی ہے کہتے کہ وہ المبا اقبال مکرو اور مباح چیزیں بندے اور مکروہ کے درمیان ایک گھاٹی ہے ایک آڑ ہے گویا کہ پہاڑ ہیں سمجھ لیجیے رکاوٹ ہے فمنستر ہو تر رکھا المکرو اور جو حلال کی کثرت کرتا ہے ناپسندیدہ چیزوں میں واقع ہو جاتا ہے تو حلال کی کسرت کرنے والا مکروہ میں واقع ہوتا ہے مکروہ کی کسرت کرنے والا حرام میں واپع ہوتا ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہوا منزا کہتے ہیں اچھی رائے ہے یہ بات جو انہوں نے کہی ہے یہ عمدہ بات ہے کہ انسان کو حلال میں رہنا چاہیے لیکن حلال کی کثرت بھی نہیں ہونا چاہیے آدمی کو بہت سارے حلال چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اس وجہ سے بھی کہ ایک انسان گناہ میں واقع نہ ہو عادی نہ ہو جائے ایک انسان اب مثلاً کھانا ہے کھانے کا عادی ہو گیا کسی دن اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا روزہ توڑ دے گا تو آدمی اپنے آپ کو نعمتوں کی قلت کا بھی عادی بنائے یعنی کہ ہر چیز کو جی بھر کے کرتا ہے حلال کی کثرت کراہت والی چیزوں میں بھی واقع ہونے کا ذریعہ بنے گی آدمی کو لذت کی وجہ سے کہے گا چلو چلتا ہے پسندیدہ نہیں تو بھی کیا وہ حرام تھوڑی نہ ہے اس کا عادی بن جائے گا تو پھر حرام میں بھی واقع ہوگا تو انسان کو چاہیے کہ حلال ہی میں رہے کراہت والی چیزوں میں نہ جائے حدیث نمبر باون کے تحت فتل باری نے بات کہی ہے حدیث میں مثال ہے چرواہی کی اور اس مثال کے مانا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے یعنی مشتبہ سے بچو تاکہ حرام میں واقع نہ ہو اگر مشتبہ میں گئے تو حرام میں جاؤ گے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کی مثال دی اور بکریوں کی یا جو بھی مویشی ہوتے ہیں اس کی کا کرائی یا راحما کافی اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چروا ہے جو اپنے جانوروں کو ما کے اطراف قریب قریب باؤنڈری کے پاس چرا رہا ہے قریب ہے کہ اس کے جانور اس منا کی بھی زمین میں چلے جائیں اور وہاں چرنے لگے اللہ ما قست اللہ کہتے ہیں بخاری کی شرح ارشاد اساری اس میں یہ بھی ایک شرح ہے جو بخاری کی شرح ہے فتح الباری کے علاوہ تو اس میں کہتے ہیں علامہ قص اللہ ما کہتے ہیں شب بحل مکلفا اب سوچیے دیکھیے مثال کیسی ہے کہتے ہیں شب بح المکلفہ برائی انسان ہر آدمی مکلف ہے شریعت کی تقریفات اس کے اوپر ہیں لا اللہ نفسن إلا ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مکلف بنایا ہے. تو انسان جس کو آپ کہیں گے جن و انس شب بحل مکلفہ برائی یہاں پر رائی کون ہے چرواہا کون ہے جو مکلف ہے اور انسان کا جو نفس جن میں جس میں جانور پن ہے جانوروں کو کیا ہے آپ دیکھیے جانور مارکیٹ میں آئے گا تو کچھ سوچتا سوچتا نہیں ڈنڈا ونڈا کچھ وہ جہاں بھی جائے گا گاڑی پر منہ ڈالے گا پھل سبزی ترکاری سیدھا جا کے اپنی چاہت کی چیزیں منہ ڈال دے گا اس کے اندر اپنی عزت کی پرواہ یا اس طرح سے کوئی چیز نہیں ہے اپنا مال ہے کہ نہیں ہے اس کو کھانا ہے وہ کھائے گا تو جانور اپنی صرف لذت دیکھتا ہے تو یہ جو انسان کا نفس ہے, اس کی مثال اس جانور کی طرح ہے اس بکری کی طرح ہے اس گائے بیل کی طرح ہے جس کو بس اپنی ضرورت چاہیے اس کو اپنی لذت چاہیے وہ بس جا کے وہاں چرنا شروع کر دیتا ہے لیکن انسان چرواہا کون ہے یہ رائی ہے رائی کا کیا کیا کام ہے اپنے جانور کو کنٹرول میں رکھے کہتے ہوئے تھا بل انعام و المشب بہا تھی بےما ولم اور جو مشتبہ چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ بادشاہ کی زمین کے اطراف کی جگہ ہے جہاں چرنا اس کی گنجائش ہے لیکن رسکی زون ہے وہ اور وہ جو ہیما ہیں وہ حرام چیزیں ہیں کہتے ہیں وہ تنا و لہو المشبہات ہیما اور مشبہات میں مشکوک چیزوں میں انسان کا لذت اٹھانا اس کی مثال ایسی ہے جیسے اپنے جانور کو ایسی جگہ چرنے کے لیے چھوڑ دے جو منع والی زمین کے اطراف ہے لدی لا کہتے ہیں کہ ایسی تشبیح ہے جو محسوس سے آپ نے جو دیکھنے میں آتی ہے جانور اور چرواہے اور اسی طرح سے وہ ہما وغیرہ کا معاملہ ہے یہ انسان دیکھ سکتا ہے محسوس کر سکتا ہے اور اس کا سمجھنا انسان کے اوپر مخفی یا مشکل اس کے لیے نہیں ہے اللہ مقصد کی طرح انسان اس کو بے مہار چھوڑے رکھے اور خاص طور سے مشکوک چیزوں کی زمین میں لے جائے اور وہاں اس کو لذتیں اٹھانے دے بہت ممکن ہے کہ نفس کا ہے کہ نہیں مجھے وہ بھی چاہیے مشکوک چیزوں کی گنجائش اگر آپ اپنے نفس کو پیدا کریں گے اجازت اس کو دیں گے تو آپ کا نفس آپ کو ضد کر کے گھسیٹ کے رسی گھسیٹ کے رسی, گھسیٹ کے, رسی کے ساتھ آپ کو گھسیٹ کے ایسی جگہ لے جائے گا جہاں جانا منع ہے اور وہ جگہ کون سی ہے الحما ایسی جگہ جہاں بادشاہ نے آنا منع کیا ہے وہاں صرف بادشاہ کے جانور چڑھتے ہیں آپ کے نہیں چر سکتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی سلام سے فرماتے ہیں اللہ و ان لکھو الما لیکن ہیما و الا و ان ابن حضر کہتے ہیں ہما کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں کہ وہ فخصاس تمصیلی بدالی کا نکتہ میں جو اختصاص ہے اس میں ایک نکتہ ہے یہی تمصیل کیوں بیان کی گئی ہیما ہی کیوں ذکر کیا گیا اس میں ایک نقطہ ہے کہتے ہیں وہی انبی انوکل عربی کانو یحما مختصر عرب کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ اپنے جانوروں کے لیے اپنے مویشیوں کے لیے ایک جگہ رکھتے تھے جہاں انہی کے جانور چڑتے تھے یہ تو وہی ہا بیریم بالعوبتی شدید تھا اور جو ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی آدمی ریایہ میں سے اگر اپنے جانور وہاں چراتا تھا جہاں بادشاہ کے جانور چرتے ہیں ان کے لیے وعید ہوتی تھی سزا کی سخت سزا ان کو ملے گی جو تمہارے جانور لاؤ گے یہاں پر ہمارے جانوروں کے ساتھ ہماری زمین میں تمہارے جانور چراؤ گے سزا دیں گے فمثل لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا مشہور عندهم ہوا مشہور عندهم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو عرب کو صحابہ کو وہی مثال بیان کی جو ان کے نزدیک مشہور تھی وہ سمجھ سکتے تھے اس کو کہ ہاں بادشاہوں کا معمول ہوتا ہے ان کی زمین الگ ہوتی ہے ریسٹرکٹ زون ہوتا ہے وہاں انہی کے جانور چڑھتے ہیں اگر دوسرے لوگوں کے جانور وہاں گئے وہ لوگ سزا دیتے ہیں وہاں نہیں جانا ہے پھر اس کے کنارے اگر جائے گا کہ ٹھیک ہے میں وہاں تو نہیں جا رہا ہوں کنارے میرے جانور بار بار چر رہے ہیں لیکن وہ زمین اس کی باؤنڈری یہ لکیر ہے جانور کا ہے کہ کی لکیر جانتا ہے لکیر آپ جانتے ہیں آپ اینٹری نہیں کر رہے ہو لیکن آپ نے جانور کو چھوڑ دیا یا اس کی رسی کنارے تک اس کو لے گئے جانور کیا کرے گا میں آگے بھی جاتا ہوں وہ آپ سے بھی نہیں پوچھے گا اس کی چاہت اس کی رغبت اس کی لذت اس کو وہاں کھینچ لے جائے گی اگر آپ کنارے تک جاؤ گے تو وہ آپ کو گھسیٹ کے اس زمین میں لے جائے گا جہاں اس کو اور بھی ہریالی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ بعض اوقات محرمات میں ایک قسم کی رغبت ہوتی ہے انسان ایسی چیز کا زیادہ حریص ہوتا ہے نفس ایسی چیز کا زیادہ حریص ہوتا ہے جس سے منع کیا جائے آپ کسی بھی انسان کو آپ بولو پیچھے مت دیکھو پہلے پیچھے دیکھے گا ابن ابن ابن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کہا جائے دن بھر بھوکا رہنے کے لیے کہ اس کے لیے آسان ہے لیکن کہا جائے کہ تمہارے جو سامنے کنکریاں ہیں ان سے کھیلو مت مت اٹھاؤ کنکریاں تو اتنا بے چین ہو جائے گا کہ کسی طرح اس کو اٹھا لے گا انسان کے اندر ممنوعات کی فرص ہوتی ہے منع کی چیز حاصل کرنا زیادہ لذیذ ہوتا ہے تو یہ انسان کی طبیعت پہ اسی میں تو امتحان ہے اگر ممنوعات انسان کے لیے اس میں رغبت اور اٹریکشن نہیں ہوتا تو تقوا کا کیا مطلب تھا وہ چیز پہلے سے مبغوز تھی اور آدمی اس سے بچنے کا ویسے بھی تو بچتا لیکن تقوا اس اعتبار سے کہ وہ چیز کھینچتی ہے اپنی طرف اور انسان اپنے آپ کو گھسیٹتا ہے اس سے دور اپنے نفس کو گھسیٹتا ہے نفس میں حرام کی رغبت ہے جیسے جانور ہے اس کے اندر رغبت ہے وہ چرنے کے لیے جائے گا وہاں پر جہاں اس کو روکا جا رہا ہے تو جو آدمی باؤنڈری تک جانور کو لے جائے حرام کی بہت ممکن ہے کہ نفس انسان کو حرام میں بھی لے جائے تو چروا عقل مند کیا کرے گا جانور کو نہیں سمجھتا بادشاہ سزا دے گا بادشاہ سزا جانور کو نہیں دے گا چرواہے کو دے گا اس کو اللہ نے عقل دی ہے اس کو اللہ نے علم دیا ہے اس کے باوجود تو نفس کا غلام ہو کر نفس کو کنارے تک لے جا رہا ہے بہت ممکن ہے یہ نفس تجھ کو, کو گسیٹ کر حرام میں لے جائے سزا تجھ کو ملنے والی ہے تو انسان ڈرے چرواہ کیا کرے گا من چرواہ کون سا ہے کہ بھائی اتنا کنارے تک نہیں جاتے ہیں جانور ہے چلا جائے گا سنے گا نہیں اس کو کیا کرو تھوڑا دور ہی رکھو ایسی زمین میں رکھو جو حلال ہے جو, جو بادشاہ کی نہیں ہے جہاں چرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ایک دم کنارے تک مت جاؤ ایک دم کنارے تک جاؤ گے حرام میں واقع ہو جاؤ گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے سے بتایا کہ جیسے بادشاہوں کی زمین ہوتی ہے وہ منع ہوتی ہے یہاں چرانا نانے اپنے جانور سزا دیں گے کوئی بھی اقل من چرواہا ایسا نہیں کرتا ہے کہ ایک دم کنارے تک جائے گا ہے, میں کنارے کنارے چرا رہا ہوں نہیں جان جانتا ہے جانور نہیں سمجھتا ہے جانور جائے گا ہی امکان قوی ہے کہ تیرا نفس تجھ کو گسیٹ کے حرام میں لے جائے کیونکہ نفس لذت چاہتا ہے نفس قاعدہ نہیں جانتا ہے نفس پائدہ جانتا ہے وہ تجھ کو گھسیٹ کے لے جائے گا لہٰذا اگر تو سمجھدار ہے تو, تو اپنی نفس کو علم کے تابے رکھ اور دور رکھ اس کو دور رکھ اور اس کو کنٹرول میں اتنا رکھ کے وہ ایک دم کنارے تک نہ جائے میں سمجھتا ہوں آج کے ریتنا کافی ہے مزید بات ان ہم اگلے درس میں دیکھیں گے بلا شبہ حدیث بڑی ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھنا بھی ضروری ہے اس لیے تفصیل سے اس کی شرح کی جا رہی ہے اور علماء کے اقوال سے دیکھیں کتنی ساری باتیں سامنے آتی ہیں اگر یوں ہی ہم حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں بہت ساری باتیں یہاں پر مخفی رہ جائیں گی اور بہت ساری چیزیں یہاں پر مشتبہ رہ جائیں گی لہذا ضروری ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھیں علم جو بھی ہمارے پاس کو ایک حدیثی کیوں نہ ہو لیکن اچھی طرح سے اس کو سمجھنا زیادہ اچھا ہے کہ ہم 10 حدیث پڑھیں سنیں لیکن اس کو ہم زیادہ اچھے سے سمجھتے نہ ہوں اللہ تعالیٰ دین کا گہرا نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کی تعظیم کرنے کی اور اس کے دروس کے سننے اور سیکھنے اور پڑھنے کی ہم کو توفیق ادا اللہ تعالیٰ شیخ محترم ان ان کلمات کو درجات کی بلندی کے ذریعہ اور سبق بنائے بڑی تفصیل کے ساتھ عزیزوں کی شرح کر رہے ہیں ہمارے علم میں دافع فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ فرمائے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ زیادہ ہمارے اس پروگرام کو عام کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ شرکت کریں یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور اس کی نشر و اشاعت ہر انسان کے اوپر اپنی حیثیت کے مطابق کرنا ضروری ہے تو آپ لوگوں سے ہماری ہی گزارش ہے تمام مشاہدین سے کہ اپنے اشداروں کو دوست احباب کو اور اپنے متعلقین کو ان دروس کے بارے میں خبر کریں تاکہ وہ لوگ زیادہ زیادہ اس پروگرام کے اندر شرکت کر اور آپ کو بھی ان کی شرکت کرنے کا عزر ملے اللہ جزائ خیر جات تمام لوگوں کو اور ہمارے شیخ محترم کو انشاءاللہ آنے والے دنوں کو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور باقی باتیں جو حدیث کے اندر رہ گئی ہیں انشاءاللہ آنے والے دن میں شیخ محترم تمام باتوں کو تفصیل سے ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے جزاک اللہ خیر علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ